بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلیم و نسلیم علی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان كنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم آج کل کی موجودہ دنیا میں وہ افراد جو ٹی وی سے انٹرنیٹ سے اور جدید ذرائع ابلاغ سے وابستہ ہوں ان حضرات کو بخوبی اندازہ اور علم ہوگا کہ فتنہ اور فسادات شرور اور نئے نئے نظریات اور افکار جو ٹی وی انٹرنیٹ اور ان جدید ذرائع سے پھیلائے جا رہے ہیں عوام الناس کو حق کی ڈگر سے حق کی راہ سے ہٹا کر باطل کی طرف اور غلط روش پر پہنچانے کے لیے یہ انتہائی بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں ایک عالم کو ان سے باخبر ہونا چاہیے ان کی سرکوبی کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے میں ایک واقعہ کی خدمت مرض کروں گا جس سے آپ حضرات کو معلوم ہو سکے کہ آج کے دور میں مختلف افکار و نظریات عوام کے ذہن میں ٹھونسے کیسے جا رہے ہیں ایک تقریر میں سن رہا تھا ایک رابسی تقریر یہ کر رہا تھا کہ امامت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے یہ افکار یہ نظریہ یہ سوچ وہ عوام الناس کو دے رہا اور اس کی بنیاد رکھ رہا صحیح بخاری پر آپ حیران ہوں گے اگر اس تقریر کو آپ سنیں اس کے دلائل پر غور کریں اس کی بات اور گفتگو کو آپ تو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ عوام الناس کے دلوں پر کس طرح اپنا گھر کرنے کے لیے اور ان کو مسحور کرنے کے لیے اپنی قوت طاقت تلک لسانی استعمال کرتے ہیں شخص یہ کہہ رہا تھا نبوت سے امامت کا درجہ زیادہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ امام ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہیں نبوت ان کے پاس ہے امامت ان کے پاس ہے دلیل یہ دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز بھی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی ہے نبی اسرات وسلام کی نماز کا تذکرہ صحیح بخاری میں موجود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں دل میرا یہ کرتا ہے کہ نماز میں لمبی کرعت کروں لیکن جب دیکھتا ہوں کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز کو میں اپنی قرات کو کم کرتا ہوں اپنی نماز میں تخفیف کرتا ہوں نماز کو بالکل کم کر دیتا ہوں لمبی نماز نہیں پڑھاتا اس سے معلوم یہ ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خدا کی طرف نہیں ہے بلکہ حضور کی طرف حضور کی توجہ خلق اور لوگوں کی طرف ہے اس کے برخلاف آپ کی تبلیغی جماعت عموماً یہ واقعہ بیان کرتی ہے کہ آپ نماز میں خوشو خزو کریں خدا تعالیٰ کی طرف توجہ فرمائیں حضرت علی کا واقعہ پیش کرتی ہے ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک خنجر لگتا ہے بڑے پریشان حال ہوتے ہیں لوگ خنجر کھینچنا چاہتے ہیں درد ہوتا ہے تکلیف سے دو چار ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب نماز میں جاؤں خنجر کھینچ لینا آپ نماز میں جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں لوگوں نے خنجر کھینچ لیا آپ کو تکلیف محسوس نہ ہوئی نہ یہ محسوس ہوا کہ مجھ سے خنجر کھینچا گیا اب وہ موازنہ یہ پیش کرتا ہے ایک طرف نبی کی نماز ایک طرف امام کی نماز نبی کی نماز ایسی ہے اگر بچی چیختی ہے بچے بلبلاتے ہیں تو آپ لہسرات وسلام توجہ ان کی طرف کر کے نماز کو مختصر پڑھاتے ہیں دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز کہ آپ کی نماز ایسے خدا سے خوب لو لگائی ہے کہ آپ کی نماز اتنی اعلیٰ عرفہ اور مقدس مقام کی ہے کہ آپ کی نماز میں مخلوق کی طرف کہ آپ کے جسم کی طرف توجہ نہیں گئی تو اب بتاؤ امامت کا درجہ نبو سے زیادہ ہے یا کم ہے اب میں آپ کی خدمت غرض کرتا ہوں یہ وہ دلیل ہے یہ وہ دلیل ہے جو انہیں ذرائع ابلاغ اور جدید آلات کے ذریعے سے عوام الناس کو دی جا رہی ہے میں ضمن اس کا جواب بھی عرض کرتا چلوں اور بنیادی بات جو میں آپ خدمت میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے جو جدید حضرات جدید لوگ اور ریسرچ کے نام پر دنیا کے سامنے آتے ہیں عوام الناس کو کس طرح اپنے نرغے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم ان کے افکار اور نظریات کا جائزہ لیں گے تاکہ آپ حضرات ان افکار اور نظریات کو جانے بھی صحیح عوام کو بھی یہ باور کریں کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے افکار بھی غلط نظریات بھی غلط بیان کردہ تفسیر القرآن بھی غلط اور بیان کردہ احکام و مسائل بھی غلط نہ اس بندے میں اتھارٹی موجود نہ ہی قوت موجود نہ ہی کی بنیاد موجود جب بالکل بندے میں لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے پیش کردہ افکار و نظریات کو بھی امت قابل قبول نہیں کرے گی اس کا میں جواب دے لوں دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ کے پاس حضرت جبلیل علیہ السلام تشریف لائے تھے حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ بتائیے احسان کیا چیز ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا انتاگ اللہ کا انّا کا تراہو اللہ کی عبادت آپ ایسے کریں گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں فعین لم تکن تراہو فعل نہ یہ کیفیت آپ میں اگر تاری نہ ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ خدا کو دیکھ رہے ہیں تو آپ میں یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے آپ یہ باور رکھیں کہ اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے استاذ مکرم متکل اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دعمت برکات فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے یہاں پر دو بات ارشاد فرمائی نمبر ایک ایسی عبادت جس میں بندہ یہ باور کرے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں مشاہدہ والی عبادت نمبر دو غبت والی عبادت کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اول عبادت کا تعلق نبی کے ساتھ ہے نبی جب عبادت کرتا ہے عالم مشاہدہ میں کرتا ہے جب امّت عبادت کرتا ہے عالم غیبوبت میں کرتا ہے نبی کی عبادت یہ ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں امّتی کی عبادت یہ ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو ان دونوں تعلقوں اور دونوں عبادتوں کے مقامات میں سے اول مقام یہ ہے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں یہ مقام نبوت کا ہوتا ہے اس ہم اعلی مقام کہہ سکتے ہیں اب میں جواب کی طرف آتا ہوں انسان جب نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے کے دوران انسان کے دو تعلق ہوتے ہیں ایک تعلق اللہ ہے تعلق ماللہ ما ہے اور دوسرا تعلق ناس ہے تعلق ماللہ ما کا مطلب آپ کی حما جہت توجہ خدا تعالیٰ کی جانب ہے تعلق ناس کا مطلب آپ کی توجہات کا مرکز عوام الناس بھی بن رہی ہو اب ہم دیکھتے ہیں تعلق ماللہ ما میں جب ایک طرف پیغمبر ہیں نبی السلام اور دوسری طرف حضرت علی ہیں حضرت علی امّتی ہیں نبی اللہ اسرات و اسلام نبی ہیں اب ہم تعلق مہ کو دیکھتے ہیں تعلق ما اللہ میں جو نبی کا تعلق اللہ ہوتا ہے وہ عمتی کے تعلق سے زیادہ ہے معلوم یہ ہوا جناب رسول اللہ صلہ اللہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو عبادت ہے اس میں نبی اسرات و اسلام کا تعلق خدا تعالی سے زیادہ ہے کیوں اس حديث نے بتلا ديا نمبر دو دوسرا تعلق مان ناس ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ تعلق لوگوں کے ساتھ تعلق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کمال تو درکنار کچھ بھی نہیں رہا لیکن حضول اثرات وسلام کا تعلق مع ناز کامل درجے کا ہے اب ان دونوں شکوں کو میں آپ کی خدمت میں جمع کر کے عرض کرتا ہوں کہ تعلق یہاں پر دو ہو جاتے ہیں ایک تعلق ماللہ ایک تعلق مانناس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کا تعلق مالا کامل درجے کا ہے آپ کا تعلق ناس, کامل درجے کا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں آپ کا تعلق ماللہ تو ہے لیکن تعلق مانناس نہیں ہے آبل اثلا تو اسلام نبھانے والے ہیں دو تعلقوں کو حضرت علی نبھانے والے ہیں ایک تعلق کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایسی ذات اور شخصیت جو دو تعلق نبھا رہی ہو وہ اس ذات سے اعلی ارفا بڑے اونچے مقام والی ہے جو ایک تعلق نبھا رہا تو خیر میں عرض کر رہا تھا یہ ایسی بات ہے جو عوام الناس کی ذہن اور سطح کے مطابق یہ افراد لاتے ہیں تاکہ عوام ان کے نرغے میں آئے ہم آج دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اپنی محنت کو اپنی کوشش کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنی دعوت کے کیا اسالیب اور طریقے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے آگاہ ہو جائیں اور ان کے افکار و نظریات سے بھی آگاہ ہو جائیں اور عوام الناس کو ان کے افکار اور نظریات سے باخبر کر کے ان سے دور رہنے کی کوشش کریں سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ہمارے عام طور کے ماحول میں علماء کے گھروں کے علاوہ دیکھ لیں ہمارے ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے آپ دیکھیں صبح سے شام تک ٹی وی چل رہی ہے ٹی وی پر وہ ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں فلم بھی دیکھ رہے ہیں کوئی دینی پروگرام ہوگا وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے نماز بھی دکھائی جا رہی ہوگی رودے کا درس بھی دیا جا رہا ہوگا کوئی اسکالر ڈاکٹر یا کوئی ایسا بندہ جو اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے وہ بھی آ رہا ہوگا علماء حق بہت کم آ رہے لیکن دیگر لوگ جو اپنے آپ کو سکالر اور عالم کہتے ہیں وہ لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں مختلف زمانے ایسے ہیں جس میں لوگوں کی نظریں ٹیلی ویژن پر زیادہ ہوتی ہیں مثلا رمضان و مقدس کا مہینہ ہوگا گھروں میں عورتیں جو شہری اور افطاری بناتی ہیں آپ حضرات مشاہدہ کریں کہ وہ عورتیں صبح کو جب افطاری کا سامان سہری کا سامان تیار کر رہی ہوتی ہیں تو سامنے کیا چل رہا ہوتا ہے ٹیلی ویژن چل رہا ہے اس نے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جب اس نے گفتگو سننی ہے یہ کسی عالم کی جو آ رہا کسی سکالر کی جو گفتگو کر رہا کسی مفکر کی جو اپنے افکار پیش کر رہا شام کو جب انہوں نے بیٹھنا ہے افطاری پر افطاری پر پورا گھر تشریف رکھے گا لیکن سامنے جو ان کو چیز دکھائی دی جا رہی ہوگی وہ آپ کا ٹیلی ویژن ہوگا پورے تیس دن تک ہمارے اس معاشرے کے جو جن کے گھروں میں ٹی وی موجود ہے انہوں نے یہ افکار بھی دیکھے نظریات بھی دیکھیں ان کی گفتگو بھی سنی ان کی باتیں بھی جانچیں ان کے نظریات کو بھی لیا ان کے افکار کو بھی لیا آتے ہیں ربی الاول کا معینہ ہے یکم ربی الاول سے بھی کچھ پہلے اور بارہ ربی الاول کے بھی کچھ بعد آپ کو ٹی وی پورے کا پورا سبز دکھائی دیتا ہوگا جو بھی فرد وہاں پر آتا ہوگا اوپر سے لے کر نیچے تک اور دائیں بائیں جو بھی بیج لگائے ہوئے ہوں گے وہ سبز ہی سبز ہوں گے سبز ہلالی پرچم دائیں بائیں لگا ہوگا جو تکیہ اس کے بغل میں یا اس کے گھٹنوں پر رکھا ہوگا اس کا رنگ بھی آپ کو سبز دکھائی دے گا یہ لوگ ایک خاص نظریہ خاص فکر خاص سوچ لے کر اس امت کے سامنے اپنی دعوت پھیلا رہے ہیں بارہ پندرہ دن تک عوام نے ان کو دیکھا جب محرم کا مہینہ آ جائے ماہ محرم میں بھی آپ دیکھ لیں صبح سے شام تک وہاں پر کوئی فلم نہیں دکھائی جائے گی ڈرامہ بڑی مشکل سے ہوگا لیکن جو افکار اور نظریات ہوں گے ایک مخصوص گروہ ایک مخصوص طبقہ اور ایک مخصوص فرقہ گیوں گے گی. میں آپ کی خدمت ورزش کرتا ہوں یہ تو تین چیزیں ہوگی ان کے علاوہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی نہ کوئی اسکالر اپنی بات اس چیز کی اپنی گفتگو ٹی وی کے میدان میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس بنیادی تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں بخوبی اشکارا ہو گیا ہوگا کہ ہماری وہ عوام الناس جو علماء کی صفوف کے اندر علماء کی مجالس میں تشریف نہیں لاتی اپنے گھروں میں ہی میں علماء سمجھ کر لوگوں سے استفادہ کی خواہاں ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان غیروں کے افکار کو لے رہے ہوتے ہیں ان پر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں ہماری مساجد ہماری عید ہمارا جمعہ ہمارا درسِ قرآن ہمارا درس حدیث اور ہماری تربیتی نشستیں اس میں جو عوام الناس آتی ہے وہ اس عوام کا بہت کم حصہ ہوتا ہے جو لوگ آپ کے پاس نہیں آتے ہمارا جمعہ شروع ہو گیا ڈیڑھ بجے عوام کب آتی ہے خطبہ سے پانچ منٹ قبل آپ نے جن کو مکمل تقریر سنائی ان کی تعداد پچاس سے ساٹھ ہوگی ہاں اگر کوئی اعلیٰ قسم کا خطیب ہو بڑا اچھا وائز ہو اور بڑا اچھا نقطہ دان ہو تو اس کی خطابت اور اس کی تقریر سے قبل تو لوگ آ جائیں گے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس ٹائم دیکھتی رہتی ہے اچھا مولانا صاحب پانچ منٹ اوپر ہو گئے تو انہوں نے پھر گھڑی کو دیکھنا شروع کر دیا کھانسنا شروع کر دیا اشارے دینا شروع کر دیے اس سے کیا ہوگا مولانا صاحب تقریر تھوڑی سی ختم کریں وقت ہو چکا ہے درس قرآن ہمارے ہاں درسِ قرآن میں لوگ عموماً نہیں بیٹھتے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نے ان کو سنا ہوا ہے تو ہمارے درست قرآن دروس الحدیث اور ہماری جو جمعے ہیں ہماری عیدیں ہیں ان چیزوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام الناس کا تعلق علماء سے بہت کم ہوتا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ علماء سے کٹ آف ہو رہے ہیں حضرات میں انشاءاللہ شاء آپ کی خدمت میں مرض کروں گا لیکن آپ کی خدمت متنا اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ عوام الناس کا بہت بڑا طبقہ ہے جو ہمارے پاس ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ طبقہ ہے جس پر آواز پہنچانے کی ضرورت ہے عوام الناس کے اس بڑے طبقہ جہاں تک ہماری رسائی نہیں ان تک آواز پہنچانے والوں میں کئی قسم کے لوگ ہیں بعض حضرات ڈاکٹرز ہیں بعض پروفیسرز ہیں بعض ان کو جدید دنیا میں ہم اسکالر کہتے ہیں اسکالر ہیں بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ایک مذہبی نمائندہ مذہبی قسم کی شخصیت باور کرا کر عوام کے سامنے آتے ہیں مختلف قسم کے لوگ ہیں اور یہ بھی میں آپ کی خدمت مرض کرتا چلوں ہمارے ہاں جو ٹی وی چینلز چلتے ہیں ٹی وی چینلز میں بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت زیادہ کہ وہ ہمیں یہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ کا بھی ٹی وی چینل ہونا چاہیے دیکھیں فلاں فرقہ ہے اس کا ٹی وی چینل ہے اعلی بدت ہے اس کا ٹی وی چینل ہے اعل الہاد ہیں ان کا ٹی وی چینل ہے ہاں منکرین صحابہ ان کا ٹی وی چینل ہے کثیر تعداد میں سے لوگ ہیں مستقل ٹی وی چینل موجود ہیں آپ کا بھی ٹی وی چینل ہونا چاہیے انشاءاللہ شاء اللہ تعالی تعالیٰ سے دعا ہے آپ حضرات بھی دعا فرمائیں استاد مکرم کی دلی خواہش ہے کہ اس کمی کو انشاءاللہ ضرور پورا کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ ضرور پورا کیا جائے گا اور یہ حسرت اس کے بعد بالکل نہ رہے گی کہ ٹی وی کو دنیا میں اعل حق کا کوئی ٹی وی نہیں ہے انشاءاللہ ہمارا ٹی وی ہوگا لیکن ظاہری سے بات ہے اسباب کی بھی ضرورت ہوتی ہے آپ حضرات اسباب کے لیے بھی دعا فرمائیں خدا تعالیٰ سے مانگیں اسباب مہیا ہوں تو انشاءاللہ ہم اس کام کی ابتداء میں انشاءاللہ شاء درغ نہیں کریں گے جلد سے جلد اس کام کی ابتدا کریں گے تو خیرمرض کر رہا تھا جو ابتدائی تمید میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے ہم اس سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو علمائے کے رام نہیں ہیں اسکالر وکیل اور ڈاکٹرز ہیں لیکن اپنے آپ کو ایک دین اسلام کا بہت بڑا دائی تصور کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں دعوت پیش کرتے ہوئے ان کے پاس نہ لیاقت ہے نہ صلاحیت ہے نہ ہی علم ہے محض اٹکل پچو کے ساتھ دو چار مسائل رٹ کر ان کا حدیث نمبر اور قرآن کے ورس نمبر یہ چیزیں عوام کے سامنے لا کر عوام سمجھتی ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں آپ حضرات نے باہر پڑا بھی ہے کہ ہمارے آج کے درس کا عنوان ہوگا عصر حاضر کے متجددین ایک ہے مجدد ایک ہے متجدد مجدد جو دین میں پائی جانے والی خامیوں کو دور کرتا ہے اصلاحات نافذ کرتا ہے متجدد ہوتا ہے جو نئی اصلاح قور لافذ کرتا مریض اور متمرز کی طرح یہ بس متجدد ہوتا ہے بق بتکلف یہ تجدد پسندی کا شکار ہوتا ہے کہ میں بھی مجدد ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا آج کی نصست میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں عصر حاضر کے تین متجددین کا تعارف آپ کی خدمت میں آئیں ان کے افکار و مسائل بھی آئیں ان کے نظریات بھی آئیں تاکہ آپ بھی جانیں عوام الناس ان کے بارے میں بتائیں سب سے پہلا ڈاکٹر ذاکر نائک نمبر دو جاوید احمد غامدی اور نمبر تین آج کی ڈاکٹر فرح نسیم ہاشمی سب سے اول ذکر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس شخص پیغام ٹی وی پر بھی آیا اور اس نے اپنا ایک ادارہ قائم کیا آئی آر ایف کے نام سے میں اس کا تھوڑا سا آپ کی خدمت میں تعارف کرا دوں تعارف سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ باقاعدہ علوم اس نے حاصل نہیں کیے اور اٹکل پچو کی بنا پر کچھ مسائل ان کے کچھ دلائل حدیث نمبر حدیث کی اور قرآن کریم کچھ آیت ان کو حفظ کر کے یہ دنیا کے سامنے آیا ہے آج کی اس نشست میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی حالیت کتنی ہے اور اس کی قابلیت کتنی ہے انیس سو میں پیدا ہونے والا ڈاکٹر زاکر نائک کا نام ڈاکٹر عبد الکریم نائک ہے والے صاحب اس کے دکاندار تھے اور اس نے ابتدائی تو تعلیم حاصل کی وہ سکول اور کالجز کی تعلیم ہے اس کی تعلیم کسی مذہبی اور کسی اسلامی ادارہ سے نہیں ہے مدرسہ کسی سے فاضل نہیں ہے محض ان علوم کو جو ہم دنیاوی علوم تک تعبیر کرتے ہیں فنون سے تعبیر کرتے ہیں اس شخص نے فنون کو لیا ان میں کمال حاصل کیا کچھ عرصہ اس نے ڈاکٹری کی اس کے بعد اس نے دیکھا کہ انسانی جسم پر ڈاکٹری نہیں کرنی اس کی چیڑ پھاڑ میں نے نہیں کرنی اب چیڑ پھاڑ کے لیے اس کو ایک اور چیز چاہیے اس نے دین اسلام کو پکڑا اور اس کی چیڑ پھاڑ شروع کر دی ہے یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا میں انشاءاللہ جب گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اس شخص کی جو یعنی بقل، بکلام خود اس شخص کی جو تحقیق ہے اس سے اسلام کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس شخص نے میٹرک عیسائیوں کے سکول سے کی ایف ایس سی ایس نے کرشن چندر چلے رام کالج بمبئی ہندوؤں کے سکول سے حاصل کی یونیورسٹی آف بمبئی میں ایم بی بی ایس کیا باقاعدہ طور پر عالم نہ بنا آئی آر کے نام سے اس کا ادارہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے اس کا صدر بنا احمد دیدات ایک شخصیت گزری ہے اس نے اس کو دیداد پلس کا نام دیا اس سے اس نے سمجھا کہ میں بہت بڑا سکالر اور بہت بڑا مناظر ہوں بہت بڑا مجمع اس کو سننے کے لیے آیا اب اس کے مجمع کی جو بنیادی چیز جو اس کو نے اپنے مجمع کو کھینچا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ جب بنیاد ٹوٹے گی تو اس پر عمارت بننے والی بھی ٹوٹ جائے گی عموماً لوگ اس کو تین وجوہات سے چاہتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص بہت بڑی اسکرین پر آیا ہے ایک وہ عالم ہے جید عالم ہو جو ایک ممبر پر بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہو کسی مسلح پر بیٹھ کر آپ کو قرآن کے نکات سمجھا رہا ہو ایک وہ شخص ہے جو بہت بڑی اسکرین پر آ رہا ہو آپ ایمان سے بتائیے کہ لوگ کس کو بہت بڑا کہیں گے اس کو کہیں گے تو بہت بڑی سکین ہے ہماری عوام تو کل انعام ہے ان کے حق و باطل کا معیار نہ علم ہے نہ تقوا ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے ہاں جو معیار ہے وہ بہت بڑی سکرین پر آنا ہے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ بہت بڑا عالم نہ ہوتا اتنی بڑی ٹی وی پر کیسے آتا دیکھو لوگ اس کے سامنے بہت زیادہ ہیں استاذ مکرم مولانا محمد الیاس گھومن دامت برکاتم عالیہ آپ کا بیان تھا مقام فکر سیمینار میں لاہور میں آپ نے گفتگو کے دوران بڑی عجیب بات فرمائی آپ نے کچھ نکات بیان فرمائے فقہ کی حیثیت پر اور فقہ کی ضرورت پر ضرورت فقہ بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ آج کے دور میں کسی ڈاکٹر اور کسی عام اسکالر کے بجائے امام بحنی فرحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی ضرورت کیوں ہے اس پر جب گفتگو فرمائی جو سامعین تھے وہ اش عشکر اٹھے آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں سنا نہیں لوگ بڑی سکرین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ عام آدمی ہوگا لیکن آپ اگر ہمیں بڑا مجمع دیں آپ ہمیں بڑی سکرین دیں تو پھر دیکھیں کہ دنیا غیروں کو بھول کیسے جاتی ہے اور واقعی ایسی بات ہے اللہ تعالی اللہ تعالی استاذ مکرم اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہم میں موجود ہے میں اور آپ کی خدمت میں عرض رسا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر اسلامی ٹاپکس پر کوئی بھی ایسا موضوع ہو کوئی ایسا ٹاپک ہو استاذ مکرم کی خدمت میں آپ پیش کریں ایسے نکات ایسے نکات اٹھائیں گے کہ ہماری عقل اور ہماری دانش دنگ رہ جاتی ہے آپ حضرات نے صبح ہی سنا سورج یوسف کا ایسا نقطہ بیان فرمایا کہ پہلے آپ کے وہم و گمان بھی, بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے تو ہمارے علماء بھی موجود ہیں جیت علماء ہیں لیکن لوگوں نے ان کو چونکہ بڑی سکرین پر سنا ہے اس کے سمجھتے ہیں کہ بڑا عالم ہے تو پہلی بنیاد یہ غلط ہے کہ بڑی سکرین پر آنا بہت بڑا ہونے کی دلیل ہے اگر بڑی سکرین پر آنا بہت بڑا ہونے کی دلیل ہے تو سکرین پر تو بہت کچھ آتا ہے تو کیا سب کو بہت بڑا مان لیا جائے ہرگز نہیں نمبر دو دوسری بات یہ ہے ہماری عوام عربیت سے بہت زیادہ انگریزی زبان سے بہت زیادہ مرغوب ہے آپ کسی کی خدمت میں دو لفظ انگریزی کے بول دیں آپ کو سلیوٹ کرے گا کہ دیکھیں مولنا ڈبل مائنڈیڈ ہے مولنا کو انگلش بھی آتی ہے لیکن اگر خارشتر کوئی اردو بولے تو ہماری عوام میں وہ اتنا پڑھا لکھا تصور نہیں ہوتا عموماً بعض لوگ اپنا روک دبدبا اور اپنی حاکمیت اور برتری ثابت کرنے کے لیے انگریزی زبان میں گفتگو کرتے ہیں غالباً حضرت قاری محمد حنیف صاحب دامت برکات عالیہ جانندری صاحب آپ فرماتے ہیں ان ایک کالم لکھا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ دو افراد آپس میں گفتگو کر رہے تھے انگریزی کے الفاظ بول رہے تھے اس میں پچہتر فیصد انگریزی تھی اور اس میں پچیس فیصد اردو تھی اب ساتھ بیٹھا وہ عامی بندہ سمندرا بہت بڑے سکالر اور بہت بڑے اعلیٰ پڑے لکھے لوگ ہیں تو دوسری جو بات ہے اگر انگریزی میں یہ شخص آ کر گفتگو کرتا ہے انگریزی تو معاذ ایک زبان ہے کسی زبان کی فوقیت کہ وہ انگریزی ہو اس وجہ سے فائق ہے یہ تو عقل سے ماورہ بات ہے آپ نے واقعہ بڑی اچھی طرح سنا ہوگا ایک شخص جاتا ہے سعودی عرب میں وہاں کسی عربی حاجی سے اس کی مٹبھیڑ ہو جاتی ہے وہ بھی گالیاں دیتا ہے یہ بھی گالیاں دیتا ہے اس نے بھی ماں بہن نہ چھوڑی اس نے بھی بات کی خیر جب واپس آیا کہنے لگا کہ میں عرب کے اخلاق سے دنگ رہ گیا میں گالیاں دے رہا تھا غلازت پک تھا لیکن وہ مجھے قرآن سنا رہا تھا کیوں اس لیے کہ قرآن کیوں سنا رہا اس کو عربی زبان قرآن لگ رہا تھا دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو سنتے ہیں انگریزی زبان میں گفتگو انگریزی زبان علم کی بنیاد نہیں ہے اردو ہے تب بھی علم ہے انگریزی ہے تب بھی علم ہے فارسی ہے تب بھی ہے عربی ہے تب بھی علم ہے انگریزی زبان میں آنا اس کی فوکیت کی دلیل نہیں اور تیسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس شخص نے آئے اور حوانہ جات بار بار پڑھے حوالہ جات گفتگو کی حوالہ پڑھا گفتگو کی حوالہ پڑھا میں آپ کے آگے بتاؤں گا کہ حوالے میں کتنی غلطی کرتا ہی آگے بات آئے گی لیکن کسی چیز کا حوالہ پڑ دینا یہ اگر فوکیت کی دلیل ہے میں آپ کی خدمت میں ورض کرتا ہوں ایک بہت بڑے مدرسے کی لائبریری کو آگ لگ گئی حضرت مولانا خاتم المحت محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب سنا تو بڑے افسردہ ہوئے آپ کے ارداگرد شاگرد تشریف فرما تھے عرض بستہ ہوئے کہ حضرت کیا بات ہے آپ نے فرمایا فلاں مدرسے کی لائبریری جل گئی ہے مجھے اس پر بڑا افسوس ہے پھر تھوڑی دیر کا بعد فرمایا کہ تم مایوس نہ ہونا اگر دارالعلوم دیوبند کی لائبریری خاکستر ہو جاتی ہے جل جاتی ہے انور شاہ اپنے نے حافظے سے لکھوائے گا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ تو میں اس کا رہا تھا اگر حافظے کے بنیاد پر ہے تو پھر حافظے سے اس سے بدر جہاں موجود ہے یہ شخص جب حافظہ دے گا عربی عبارت نہ پڑھے گا جب حوالہ دے گا حوالے کے دوران عربی ٹیکس اس شخص نہیں پڑھنا صرف حوالہ پیش کرے گا حدیث نمبر فلا ہے قرآن مجید کی آیت ہے قرآن کئی بار اس نے غلط پڑھا آپ کی خدمت میں جب پروجیکٹر لگائے جائے تو آپ کو ہم بتائیں گے قرآن مجید کی آیات بھی بات پڑھتا نہیں یا پڑھتا ہے تو اس سے غلط غلط ہو جاتی ہے تو تین اس کی بنیادی وجوہات شہرت کی نمبر ایک بڑی سکرین پر آنا یہ بھی کوئی وجہ نہیں نمبر دو انگلش زبان میں گفتگو کرنا اور تیسری بات یہ کہ حوالہ جات پڑتا ہے ہم ایک بات آپ کی قیمت میں آخری عرض کر کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس شخص کے متعلق امت میں تقریباً ہم مسالک مختلف کو دیکھتے ہیں مختلف مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ ڈاکٹر ذائقہ نائک عالم نہیں ہے عالم کے روپ میں اس شخص نے تحقیقات کو اپنا تختہ مشق بنایا ہے اسلام کی جو ریسرچ کے نام پر یہ گفتگو کر رہا ہے یہ گفتگو سننا آپ کے دین آپ کے اسلام اور آپ کے نظریات کے لیے یہ بات بہت قابل مضر ہے پہلی بات دار العلوم دیوبند ہمارا مادر علمی اور ہمارا اصل مرجع اور منبع ہے دار العلوم دیوبند سے گیارہ صفحات پر مشتمل ایک فتویٰ شائع ہوا ڈاکٹر ذاکر نائی کے افکار اور اس کے نظریات کے متعلق دارون دیوبند کے اس فتوا میں پچی پندرہ پوائنٹس ہیں جو اس فتوا میں لکھے گئے اس کے نظریات ہیں قرآن و سنت کی روح سے اس کے نظرات قابل عمل نہیں ہے اس اس سے بچنا بہت اولا ہے حضرت نے دارالوم دیوبند کے فتوی میں بات موجود ہے کہ سائنسی تحقیقات سے مرعوب ہے علماء کو عوام اور مدارس سے برگشتہ کرنے میں مصروف ہیں اور یہ سائنس ہی کو اپنا جو ہے وہ مت میں نظر شخص بنا رہا ہے اس کی گفتگو اور لیکچر کو سننا انتہائی مضر ہے کسی مستند عالم عالم سے آپ حضرات پوچھیں اور اس سے پوچھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہوں دارالوم دیوبند والوں نے اس کو قبول نہ کیا نمبر دو لکھنؤ میں ایک کانفرنس ہوئی مشترکہ کانفرنس شیعہ اور بریلوی علماء کی شیعہ اور بریوی اور ماں کے مطفع کا کانفرنس میں ایک فتویٰ جاری ہوا جس میں کہا گیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھاشن اور اس کے لیکچر کو سننا بالکل حرام ہے اس سے کیا بات کی تھی اس نے یزید اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لڑائی کو پیش کیا یزید کے بارے میں کہا گوڈ بی پلیز ود ہم یعنی رضی اللہ عنہ ایسی باتیں کر دی اور بھی دو چار باتیں کی مطفع کا فتویٰ شائع ہوا کہ اس شخصیت کے بھاشن اور لیکچر سننا جائز نہیں تین ہو گئے دیوبندی نمبر دو بریلوی نمبر تین شیعہ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے اہل حدیث میں سے بھی دو ایسے شخص پائے جاتے ہیں ایک کا نام توصیف الرحمن ہے اور ایک کا نام ہے معراج ربانی معراج ربانی اور توصیف الرحمان باقاعدہ کلپ موجود ہیں اس شخص کے آنے کے بعد ہمارے لڑکے بجائے قرآن اور حدیث پڑھنے کے اب بائبل اور ان عناجیل کے مقامات کو یاد کر رہے ہوتے ہیں وہ گھر جس میں قرآن نے آنا تھا قرآن کی تعلیمات نے آنا تھا آج اس گھر میں بائبل کے حوالہ جات پڑھے جا رہے ہیں یہ تو حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو کارنامہ ہے ذاکر ہے اس نے خزاں کو خراب کیا ہے ایک شخص پر ایک ایک شخص کے خلاف ایک شخص ہوتا ہے لیکن ایک کے خلاف اگر سارے مجتمع ہو جائیں تو پھر ان کا اجتماع بہت بڑی دلیل ہوتا ہے خیر میں نے آخری بات یہ عرض کی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایسا شخص ہے جس پر کوئی بھی متفق نہیں ہاں دو چار افراد اس کے ساتھ موجود ہیں اور عوام اس کے ساتھ موجود ہے کچھ عوام جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹھیک آدمی ہے اگر ہمیں کوئی بتا دیں ڈاکٹر کے صاحب کے افقار اور نظریات ٹھیک نہیں تو ہم قبول کر لیں گے آج کی نصف میں ان میں اس کے کچھ بنیادی افقار اور قران کریم کو تفاسیر نکات اور انشاءاللہ اس کے کچھ احکام مسائل آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں جس سے پتہ یہ چلے گا کہ یہ شخص جو افکار پھیلا رہا ہے وہ افکار درست نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ڈاکٹر زاکر نائکد نظریہ گویا کہ اپ کی خدمت میں تین باتیں عرض کی جائیں گی نمبر 1 افکار و نظریات نمبر دو اس کی بیان کردہ تفسیری قران نمبر 3 اس کے بیان کردہ مسائل کتنی باتیں ہوں گی تین باتیں نمبر ایک افکار و نظریہ. نمبر دو اس کی بیان کردہ قرآن کریم کی تفسیر اور نمبر تین اس کے بیان کردہ احکام اور مسائل سب سے پہلی بات ہے بنیادی طور پر جو نظریہ تقلید کا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے نزدیک تقلید کس معنی میں ہے تقلید سے امت کو فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا تقلید کا مفہوم کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک پروگرام آتا ہے پروگرام کا نام ہے آغاز اس کا جو میزبان ہے اس کا نام ہے انیک احمد انیک احمد صاحب آج دنیا ٹی وی میں ایک صبح کو پروگرام آتا ہے اس کا نام ہے پیام صبح پیام صبح کے آج کل کے میزبان ہیں اس گفتگو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تقلید کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بات کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لوگ تقلید کسے ہیں ڈاکٹر ذاکر نہ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے مان لینے کو تقلید کہتے ہیں آپ علم دیکھیے آنکھ بند کر کے مان لینے کو تقلید کہتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ دیکھیں ایکچوئل تقلید کا معنی عربی زبک سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے بھروسہ کر کے اس کی بات کو مان لینا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو وہ آپ کو دوائی دیتا ہے دوائی دینے کے بعد آپ اس کی دوائی لے لے تو اس کو بھروسہ کر کے مان جاتے ہو اس کے بعد پھر اپنا رخ پلٹے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھے یہ لفظ عربی زبان سے لکھ ہے اس کا مطلب ہے کہ جانور کو رسی دے کر کھینچ لینا جانو کو آپ رسی دیں اور رسی دے کر کھینچ لیں اس کو کہتے ہیں تکلید پھر کہتے ہیں کہ تکلید کا مطلب ہے آنکھیں باندھ کر کے مان لینا اگر آپ کسی کی بات مان رہے ہو آپ نے تحقیق کر لی ہے کہ جس کی بات مان رہا ہوں وہ ٹھیک ہے تو پھر اس میں کوئی اعتراض نہیں اگر آپ جس کی بات مان رہے ہو جس کی تکلید کر رہے ہو اس کے قول کے خلاف اگر قرآن و حدیث سے کوئی بات دکھا دی جائے پھر بھی آپ اس کی مان مان رہے اس کو کہتے ہیں تقلید اور میرے حساب سے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے آپ حضرات خود تقلید کا مسئلہ پڑھ چکے ہیں کسی شخص نے ایسا لکھا ہو کہ تقلید کا مطلب آنکھ بند کر کے مان لینا یا تقلید کا مطلب یہ ہے جس کی بات آپ مان رہے ہو اس کے خلاف اگر قرآن و حدیث سے کوئی آپ کو دلیل دے دی جائے پھر بھی اس کی بات آپ مانتے رہو اس کو تقلید کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کہیں یہ معنی تقلید کا پڑا ہے تقلید کا معنی کون کرے گا ڈاکٹر صاحب کریں گے یا اہل لغت اور اہل شرح کریں گے محققین اور رسولیین حضرات کریں گے ہم محققین اور رسولیین کے بات دیکھتے ہیں خیر دوسری بات میں ساتھ عرض کرتا چلوں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ آج کل کے جو دور میں عام امت تکلیدی ذہن کے ساتھ رواں دواں ہیں آپ یہ بتائیے کہ امت کو تقلید سے فائدہ پہنچا یا امت کو تقلید سے نقصان پہنچا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے خیال میں امت کو اس سے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے یہ تین چار باتیں ہیں میں پوائنٹ وائز آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تقلید کا ترجمہ کیا تقلید کا مطلب ہے آنکھ بند کر کے مان لینا یوں تو اپنے حوالہ جات کا بڑا روپ جمعاتے ہیں اس میں یہ حوالہ اس میں یہ حوالہ لیکن تقلید کی تعریف نے نہ کسی محدث کا نہ اہل لغت کا نہ کسی کتاب کا حوالہ دیا ذاتی طور پر کہہ دیا کہ تقلید کا مطلب ہے آنکھ بند کر کے مان لینا جس طرح آپ جانور کو رسی دے کر کھینچتے ہو اسے کہتے ہیں تقلید لیکن ہم آپ خدمت میں کرتے ہیں کہ تقلید کا یہ معنی کہ رسی دے کر کسی کو کھینچ لینا یہ معنی تو ادھورا ہے پورا مانا کیا ہے تقلید کا مطلب جس طرح جانور کو رسی دے کر کھینچنا ہے اسی طرح تقلید کا معنی ہار بھی ہے تقلید کا معنی ہار بھی ہے صحیح بخاری کتاب الحج اور باب نمبر 108 باب ہے باب من قلد القلائدہ یہ باب ہے اس میں اس بات کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جو حدی ہوتی ہے حدی کے جانور کو قلادہ پہنایا جائے اس میں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں انا فتلت تو قلع رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم بے میں نے اپنے ہاتھ سے حضورات وسلام کے حدی کے جو قلادے تھے میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے بٹا ہے اس کا مطلب یہ نکلا صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے کہ قلعہ کا مطلب ہمیشہ پٹا نہیں, پٹا نہیں پٹا نہیں پٹا ایک تو معنی پٹا ہو گیا نمبر دو صحیح بخاری کتاب اللباس اور باب نمبر چھپن اس میں ہے بابست بابن اشتعارت القلائد یہ باب ہے کہ کسی سے ہار کا استیارہ لینا اس میں لمبا واقعہ موجود ہے حضرت رضی اللہ عنہا سے حضرت عائشہ نے ہار لیا اور آپ جب ایک مرتبہ جا رہی تھی جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر وہ ہار وہاں پر گم ہو گیا وہاں پر حدیث کے الفاظ ہیں ہلکت قلعہ تنل اسما حضرت اسما کا کلادہ گم ہو گیا اب اس روایت میں صحیح بخاری کے اس روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر لفظ کلادہ کس معنیٰ میں ہے ہار کے معنی میں ڈاکٹر ذاکر نائق صاحب کا لفظ قلعہ کو صرف رسی کے معنی میں لینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور علم اور حدیث سے ناواقف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعریف جو انہوں نے کی ہے کہ آنکھیں بند کر کے مار لینا دوسرا پوائنٹ آنکھیں بند کر کے مار لینا کیا لغت میں اور رسولین نے اس کا معنی یہی کیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے مار لینا ہمارے پاس کشاف و اصطلاحات الفنون جلد نمبر دو صفح نمبر اٹھتر پر بات موجود ہے اتقلیت و اتباع ال انسان غیرہو فیما یقول و یف ال ایک بندہ دوسرے بندے کی بات کو اتباع کرتا ہے اس کے قول کی یا اس کے فعل کی معتقدن لحقیت من غیر نظمِ لت دلیل دلیل کی طرف نہیں دیکھتا بس یہ تصور کرتے ہوئے کہ وہ بندہ مجھے بات فرما رہا ہے جو یہ فیل کر رہا ہے یہ حق ہے اور برحق ہے اس کی بات کو لے لیتا ہے حاضل متبعیہ جعل قول غیر اور فعل قلعہ تنفیعوں کے من غیر مطالبت دلیل اس بندے نے جس کی بات لی ہے اس کے قول اور فعل کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا اس کو کہتے ہیں تقلید تو اس کا کبھی یہ معنی نہیں ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے معذلا ادا ہو کر کسی کے پیچھے چلے استاد مکرم مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتم عالیہ استادی نے جو تخلیق کی تعریف بیان فرمائی ہے وہ انتہائی جامع تعریف ہے کہ اس سے یہ بات بالکل حل ہو جاتی ہے کہ جس جو یہ کہتا ہے کہ تقلید کا مطلب ہے آنکھیں بند کر کے ماننا استاد مکرم فرماتے ہیں مسائل اشتحادیہ میں غیر مستحد کا مستحد کسی متحد کے مفتا بھی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا کہ اس مستحد کا مستحد ہونا دلیل شریف ثابت ہو اور اس مستحد کا جو مس، فقہ ہے وہ مدون ہو کر تواتر کے ساتھ اس مقلع تک آن پہنچا ہو آپ دیکھیے تقلید کی تعریف تو یہ تھی لیکن ذاکر نائک صاحب نے ایسی تعریف کر دی جس سے حضرات مقدقی متفق نہیں ہیں چوتھی بات تیسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی بات مان رہے ہو لیکن آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل دے دی جاتی ہے پھر بھی آپ اس کی بات مانتے رہو اس کو کہتے ہیں تقلید تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے آپ حضرات بار بار پڑھ چکے ہیں کہ تقلید مسائل غیر منصوصہ میں کی جاتی ہے تقلید منسوخہ متارزہ میں کی جاتی ہے تقلید منسوسا مسائل منسوخہ مجملہ میں کی جاتی ہے اور تقلید مسائل منصوصہ محتمت المعانی میں کی جاتی ہے یہ بات آپ کیونکہ تفصیل سے پڑھ چکی ہیں میں اس لیے زیادہ اس پر عرض نہیں کرتا لیکن آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں کہ تقلید تو کی ہی اس وقت جاتی ہے جب قرآن اور سے کو واضح دلیل موجود نہ ہو یہ کہنا کہ ایک بندہ کسی کی تقلید کرتے ہو مسئلہ لے رہا ہے ہم قرآن و حدیث سے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں مسائل اور پھر بھی بات اس کی مانی تقلید ہے تو یہ تقلید کے مفہوم سے ناواقف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی جو چوتھی بات تھی کہ تقلید سے امت کو نقصان پہنچا ہے ڈاکٹر صاحب عموماً اور غیر مقلدین حضرات بھی بخاری بخاری کا نعرہ لگاتے ہیں آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ صحیح بخاری کے جو مؤلف ہیں امام محمد بن اسماعیل البخاری متوفہ 256 سو چھپن آپ کون ہیں آپ شافی المقلد ہیں آپ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافی المسلک ہیں اگر تقلید سے امت کو نقصان پہنچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح بخاری سے سب سے بڑا نقصان پہنچے گا صحیح مسلم سے سب سے بڑا نقصان پہنچے گا جو حضرات محتسین اس امت میں گزرے ہیں اور حضرات مقلدین ہیں ان سے امت کو بڑا نقصان پہنچے گا پھر ہم ڈاکٹر صاحب خدمت میں ارض رسا ہیں آج کے بعد آپ قرآن کریم کی کسی تفسیر کا حوالہ دیں کیوں اس لیے کہ اس کے مفسرین مقلد ہے آج کے بعد آپ کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ نہ دیں کیوں اس لیے کہ اس کے جامعین کون ہیں مقلد ہیں جب تکلیف سے امت کو نقصان پہنچا ہے آپ کس منہ سے ان کے حوالہ جات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں چار باتیں ہوگی نمبر 5۔ ڈاکٹر زاکر نائک نے اس بات میں ایک اور بات بھی کی ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ باتیں میں اس لیے آپ خدمت میں تفصیل سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ حضرات نے سننی بھی ہیں یا شاید سن چکے ہوں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں چاروں آئمہ نے کہا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی فتویٰ آپ کو قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہو ملے میرے فتوی کو چھوڑ دو اور قرآن و حدیث پر عمل کر دو لہٰذا میں نے امام کو حنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ دیکھا امام کو حنیفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو صورۃ الفاتحہ پڑھے غیر المغضوب الحم الن کہ تو عامر آہصہ کہے یہ ہے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لیکن میں جب دیکھتا ہوں صحیح بخارے میں کئی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وین یو یور فاتحہ یو سے آمر لاؤڈلی سو آئی سی لاؤڈلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے غیر المحبوب رضالین پر پہنچے آمین زور سا کہے لہذا میں آمین زور سا کہتا ہوں اب اگلی بات آپ سمجھے ذاکر نائے کہتا ہے کہ قرآن حدیث مبارک یہ کہتی ہے آمین زور سا کہو امام و یہ کہتے ہیں آمین آہستہ کہو امام صاحب خود فرماتے ہیں اگر کوئی فتویٰ میرا تمہیں قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہوا دکھائی دے میرے فتوی کو چھوڑ دینا حدیث پر عمل کر لینا لہٰذا میں امام صاحب کے فتوے کو چھوڑتا ہوں حدیث پر عمل کرتا ہوں سو آئی سے آئی ایم ہنڈریڈ پرسنٹ حنفی میں 100 فیصد انافی کیوں میں امام صاحب کی اور باتوں کو بھی مانتا ہوں اس بات کو بھی مانتا ہوں باقی لوگ میرے حساب سے 80 فیصد انافی ہیں کیوں اس لیے کہ امام صاحب کی زیادہ باتوں کو مانتے اس بات کو بھی مانتے ہیں لہذا میں 100 فیصد انافی ہوں۔ او تھوڑی <سطور> دیر پہلے اپ نے یہ فرمایا تھا کہ تقلید سے امت کو نقصان پہنچا وہ قلد نہیں ہونا چاہیے اب اپ کتنے پرسنٹ انافی ہیں 100 ہنفی ہیں. تو ایک ہی نشس کی بات میں کھلا تضاد ایک بار دوسری بات یہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اور دیگر آئمہ نے یہ فرمایا کہ آپ کو ہماری کوئی بات ملے اس کو قرآن حدیث سے خلاف نظر آئے اس کو چھوڑ دو اور حدیث پر عمل کر لو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکم آئمہ حضرات نے کن کو فرمایا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں کو فرمایا ہے یا بڑے مظاہدین اور بڑے ائمہ فوقحا کو فرمایا ہے اس پر استادی کا ایک میں واقعہ عرض کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنی بات عرض کرتا ہوں استاد الکرم فرماتے ہیں ایک مثال سے بات فرماتے ہیں کہ ایک مثال سے اس کو سمجھا جائے تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہے ایک بندہ ہے ہاں ڈاکٹر ہے کہتا ہے کہ یہ میری دوائی ہے لے کر جاؤ اور جا کر اس کو استعمال کرو تمہیں فائدہ ہوگا اس دوائی کو چیک کراؤ اور اگر یہ زہر نکلا تو پھر پیسے آ کے لے لینا اور دوائی کو گٹر میں پھینک دینا مریض آئے اس نے کہا ٹھیک ہے مریض دوائی لیتا ہے اور جا کر چیک کرا لیتا ہے جس بندے کو چیک کرایا اس نے اس کو سونگا اس نے کہا اس میں تو زہر ہے بندہ کیا دوائی کو پکڑا اور پکڑ کر اس نے گٹر میں پھینک دیا ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کے صاحب پیسے واپس کرو کیوں آپ نے جو دوائی دی تھی وہ زہر تھا آپ نے خود فرمایا تھا کہ میری دوائی کو چیک کرنا ٹھیک ہو تو لے لینا غلط ہو تو اس کو پھینک دینا دوائی آپ کی غلط تھی لہذا میں نے پھینک دیا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ نے چیک کس کو کروایا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے چیک کرایا تھا بشیرہ موچی کو کس کو چیک کرایا میں نے بشیرہ موچی کو چیک کرایا تھا اس نے کہا تھا زہر ہے ڈاکٹر نے کہا کہ اللہ کے ولی میری دوائی کو بشیرہ موچی نے چیک کرے گا وہ تو دن رات کیا سونگتا ہے چمڑے اس کو تو عام میٹھی چیز بھی زہر لگتی ہے اس کو نہ چیک کراؤ اگر میری دوائی کو چیک ہے تو کس کو ذراؤ کسی ڈاکٹر اور کسی سپیشلسٹ کو کراؤ معلوم یہ ہوا کہ مسئلے کو عام چیز کو بھی کون چیک کرے گا اس فن کا ماہر چیک کرے گا ہم دین اسلام کی طرف دین اسلام میں اگر ان عائمہ سے قوم ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مسئلے کو چیک کرو قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیک کرے گا کون امام ابو حنیفہ رحمۃ کا مسئلہ اگر چیک کرے گا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ چیک کرے گا امام کرے گا امام ابو یوسف چیک کریں گے امام شا... حنیفہ کا مسئلہ امام محمد چیک کریں گے امام احمد ابن حمبد چیک کریں گے امام شافی چیک کریں گے امام مارک چیک کریں گے آج کا ڈاکٹر اور کا امام صاحب کے مسئلہ کو کبھی چیک نہیں کر سکتا یہ <تصفيق> وہ جواب ہے جو استاذی فرماتے ہیں اور ایسا جواب ہے دماغ اور دل میں جاگوزی ہو جاتا ہے اب ہم آپ کی خدمت ورز کرتے ہیں فتاوہ القبرہ میں امام ابن تیمیال متوفہ سات سو اٹھائیس ہی ذری آپ آب نے ابن فتاوہ قبرہ میں لکھا ہے اور بڑی عجیب بات لکھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے ایمہ کا یہ جو قول تھا کہ ہمارے مسئلہ کو چیک کر آ کرو اجتہات خود کر ہماری تقلید نہ کور کال کن کو تھا امام احمد بن حنبل کے بارے میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وہ امریا بستف یا اسحاقہ و عبید بابا و بابا مصعب امام احمد ابن حنبل اپنے اصحاب کو جن میں امام اسحاق امام ابو عبید امام ابو صور امام مصحب ان کو فرماتے تھے عامی بندوں کو کہتے تھے کہ مسئلہ پوچھنا ہو تو ان کہاں سے پوچھ لینا بات سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ پوچھنا ہو عامی کہتے ان فقحا سے پوچھ لینا اور اپنے ان بندوں کو فرماتے تھے ابو داود عثمان بن سعید ابراہیم الحربی ابو بکر الاسرم ابو ذرا ابو حاتم سجستانی اور مسلم کو فرماتے تھے این کل دو احدم مل العلما اللہ کل دو الحدم مل العلما وقول علیکم بال اسل فرماتے تھے علماء کی بات نہ مانو بلکہ کن کی بات مانو کتاب و سنت کی بات مانو اب ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں کسی امام کے مسئلے کو چیک کرنا اس کی تقلید نہ کرتے ہوئے قرآن و سنت کو پیش کرنا اگر کسی امام نے کہا ہے تو ان لوگوں کو کہا ہے جو اشتہاد اور فقہ کی صلاحیت سے بھر تھے عامی لوگوں کو نے فرمایا اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا فقحا سے پوچھنا تھا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آئمہ حضرات نے جو کال عامی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اپ تقلید ان کی کریں خاص لوگوں کو فرمایا تھا اپ ہماری بات نہ مانیں قران و سنت کے ڈاکٹر ظاکر نائک صاحب ان کے ہواری اور آج کے غیر مقلدین یہ لوگ کہتے ہیں ان ائمہ کا مطلب یہ تھا ہماری بات نہ مانو تقلید مت کرو بلکہ قران و سنت کے سنت کو دیکھ لو اس کو کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ماٹ بھتی نے گنبا جوڑا کہیں کے باتیں انہوں نے کہیں آ کر لگا دی ہے تو خیر میں اپ خدمت میں عرض کر رہا تھا تقلید سے متعلق زاکر نائک صاحب کے جو پانچ بنیادی افکار تھے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بالکل ایسے ہیں کہ ان پر کسی قسم کی تحقیق کی اور کسی قسم کے اعتماد کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی یہی ایسے بات ہے کہ خود ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے گلے پڑ رہی ہیں اگر تقلید ایسی ہے جس سے امت کو نقصان ہے زاکر نائک صاحب آج کے بعد نہ قرآن کی تفسیر کسی مفسر سے جو مقلد ہو پیش کریں اور نہ حدیث کی کتاب سے حدیث پڑھیں آپ حاجی فرمائیے کہ کیا یہ اصول ڈاکٹر ذاکر نائک کو پیش کریں تو ہم نے دوسری بات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کتاب ہے اسلام دہشت گردی یا عالمی بھائی چارہ صفحہ نمبر بتیس اور صفحہ نمبر 33 پر ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھیں اس کا میں خلاصہ خدمت پیش کرتا ہوں کتاب موجود ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں دو لفظ ایک ہے برہما اور ایک ہے لفظ وشنو لفظ برہما اور لفظ وشنو لفظ برہما کا عربی میں ترجمہ ہے خالق لفظ وشنو کا عربی میں ترجمہ ہے رب لفظ برہما کا انگلش میں ترجمہ ہے کریٹر خالق لفظ وشنو کاروی میں ترجمہ ہے رب اور انگلش میں ترجمہ ہے سسٹینر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح لفظ رب کا اطلاق اللہ پر ہو سکتا ہے لفظ خالق کا اطلاق اللہ پر ہو سکتا ہے رب اور لفظ خالق کے ترجمے جو ہندی زبان میں ہیں وہ وشنو اور برہما ہیں لہذا لفظ وشنو اور لفظ برہما اس کا اطلاق خدا کی ذات پر بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ اگر اس کا اطلاق کرتے ہیں تو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ مرادی ہو ایک ایسا معبود ہو جس کے چار ہاتھ ہوں ایسا معبود ہو جو ایک جگہ پر بیٹھا ہو ہاتھ یعنی اس سے مراد اگر آپ لفظ وشنو لفظ برہما کو خدا کی ذات پر اطلاق کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خدا کا تصور آئے ان معبودان کا تصور نہ آئے اگر ایسا ہے تو پھر مسلمانوں کو پر کوئی شکار نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں ایک اصول عرض کرتا ہوں پھر اس کے بعد عرض کرتا ہوں قرآن کریم مبارکہ اور آج تک جو امت مسلمہ کے بڑے بڑے آئم حضرات فکاہور محدثین اور اسلاف گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک فرد نے وہ لفظ جو معبودان نے باتلہ کے ساتھ خاص ہو چکا ہو اس کو خدا کی ذات پر اطلاع کیا ہے کسی ایک فرد نے کیا ہو ہمیں کائنات میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ ایسا لفظ ہو جو معبودہ باترا کے ساتھ خاص ہو چکا ہو اور ہمارے علماء نے اس لفظ کو اٹھا کر صرف لفظی جو اشتراک کی وجہ سے اس کو خدا کی ذات پر اطلاع کیا ہو ایسا موجود نہیں ہے قرآن کریم میں دیکھ لیں خدا کی ذات پر خاص سیکھے بولے گئے حدیث و مارکات نکلیں اللہ رب العزت کے لیے مختلف اسماں ہیں لیکن کہیں بھی حضورِ صلاحۃ وسلام نے وشنو اور برہما کلب نبی الصلاۃ والسلام نے اللہ کی ذات پر اطلاق نہیں فرمایا اس لئے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم سے اصول ملتا ہے سورة البقرہ آیت نمبر 104 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنہ وقول انذرنا ایمان والو رائنہ مت کہو انذرنا کہو کیوں رائنہ کا کیا مطلب ہے رائنہ کا مطلب اور انذرنا کا مطلب آپ حضرات تفسیر پڑھ سکھیں اس لئے میں اختصار کر رہا ہوں رائنا کا مطلب کیا تھا ہماری رعایت کیجیے لفظ رائنا استعمال کرتے معنی اپنا لیتے معلوم ہوا لفظ رائنا میں ہماری رعایت کیجیے اس معنی کا بھی احتمال ہے نمبر دو اس کا مطلب ہمارا چرواہ اللہ یہ بھی اس میں احتمال تھا ایک ایسا لفظ تھا جس میں احتمال تھا تو اس احتمال والے لفظ کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی نبی کے لیے استعمال نہ کرو اس سے قاعدہ اور قانون نکلا کہ اگر احتمال ہے اس لفظ کی بھی اللہ کے پیغمبر کے لیے اطلاق کی اجازت نہیں ہے تو وہ لفظ اور وہ جو اس لفظ اور اس اسم جس کا اطلاق صرف اور صرف خاص ہو چکا ہے معبودان باطلہ کے ساتھ تو ان الفاظ کا اطلاق اللہ کی ذات پر کیسے جائز ہوگا اشتراک لفظ جائز کر جب اس کا اطلاق اللہ کی ذات پر جائز نہیں ہے نبی کی ذات پر جائز نہیں ہے تو وہ لفظ جو خاص ہو چکا ہو معبودان باطلہ کے ساتھ اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر بدرج اولا جائز نہیں ہوگا تو یہ دو افکار ہیں میں نے آپ حضرات خدمت پیش کے ذاکر نائک صاحب کے نمبر دو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے تفصیر قرآن کے متعلق جامع و ترمزی حدیث نمبر 2950 میں اللہ رب العزت کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلاح کا فرمان ہے من فی القرآن بغیر علم فلیت بوا من النار اگر کوئی بندہ قرآن کریم سے متعلق اپنی رائے بغیر علم کے استعمال کرتا ہے اپنے ٹھکانے کو جہنم سمجھ لے کیا مطلب قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے علوم کی ضرورت ہے ایک قرآن سمجھنا ہے ایک قرآن کو سمجھانا ہے استاد مکرم نے اس پر تفصیل سے بات فرما دی تھی قرآن کریم سمجھانے کے لیے پندرہ علوم کی ضرورت ہے علوم علم صرف ہے ناو ہے معنی ہے بیان ہے بدی ہے لغت ہے اور علم حدیث ہے علم اصول فقہ ہے یہ علوم ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے انسان کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے جامع ترمزیم حدیث نمبر دو ہزار نو سو باون میں پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قال القرآن بے رائے ہی فصابہ فقط اخدار جس بندے نے اپنی رائے قرآن میں بغیر علم اور بغیر اتھارٹی کے اس نے قرآن کریم میں کوئی بات کر دی ٹھیک ہوا تب بھی وہ غلط ہوگا اس سے معلوم ہوا قرآن کریم کے تفسیر کرنے کے لیے علوم کا احاطہ ضروری ہے یا کب بہت بڑا علم چاہیے لیکن ذاکر نائک صاحب کے پاس علم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے وہ جگہ جگہ پر ٹھوکر کھاتے ہیں میں دو چار تفسیری نمونے اس شخص کے عرض کروں گا تاکہ آپ حضرات کو اندازہ ہو کہ اس شخص کتنی علوم سے کورا اور اس شخص کتنا علوم سے بے بہرا ہے نمبر ایک ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے اسلام میں خواتین کے حقوق جدید یا فرسودہ صفحہ نمبر سینتیس صفحہ نمبر اڑتیس ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے صورت نمبر چار آیت نمبر فورٹی تھری میں ارجال ار و علی النساء ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں ڈاکٹر صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ لوگ بالعموم قوام کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ مرد کا درجہ عورت سے ایک درجہ اوپر ہے حالانکہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے کیوں لفظ قوام اقامتوں سے نکلا ہے اقامت کا مطلب ہے کھڑا کرنا جس طرح نماز ہو رہی ہو ایک بندہ اقامت کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اب کھڑی ہو جائے گی تو اس لیے اقامت کا مطلب ہے کھڑا ہونا لفظ قوام اس کا تعلق بھی اسی معنی سے ہے اب مطلب یہ نکلا کہ مرد گھر کی ذمہ داری اس پر ہے کہ گھر کے معاملات کو کھڑا کرتا ہے کیا مطلب مرد عورت پر قوام ہے کہ مرد کے ذمہ ہے کہ گھر کی نگرانی کرے دیکھ بھال کرے گھر میں اشیاء جو ہے وہ خرید کر دے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد ایک درجہ عورت سے بڑھ کر ہے اس کا کیا مطلب نکلا یہ دراصل مغرب کی اس سوچ کو تقویت پہنچانا ہے کہ مرد اور عورت دونوں مقام کے اعتبار سے برابر ہیں مرد کا عورت پر کسی قسم کا فضیلت اور درجہ نہیں ہے اب آپس کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آج کل کے وہ لوگ جو ایسی سچویشن ایسی تفصیلیں امت کے سامنے پیش کرتے ہیں میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر اسلام کو انتہائی ایسی صورت میں پیش کریں کہ اس سے بندہ یہ سمجھے کہ واقعی اسلام میں جو ہے وہ پابندی ہے ہی نہیں یہ لوگ ایسے افکار پیش کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ واقعی اسلام اس نے ہمیں سستا اور سادہ دے دیا علماء ایسے ہیں جو سختی کرتے ہیں تو لوگ ان کے قریب ہو جاتے ہیں علماء سے دور ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے اب ہم خدمت میں عرض کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اسی کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا کہ اس کے لیے آپ تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں تفسیر اپنے کثیر میں لکھا ہے کہ مرد عورت پر قوام ہے اس کا مطلب ہے کہ مرد کی ذمہ داری عورت سے ایک بڑھ کر ایک درجہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کی فضیلت ایک درجہ عورت پر ہے اب انہوں نے حوالہ کون سا دیا بولیے نا تفصیر ابن کثیر کا لیکن ہم تفسیر اپنے کثیر میں خود دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر میں لکھا کیا ہے ابن کثیر میں لکھا ہے اے الرجل رد علی قیمل مر آتے اے ہوا رئیس و ہا وہ علیہ اب اس میں تو وہ چیز بھی ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے تھے کہ مرد کی جو فضیلت ہے عورت پر ایک درجہ فضیلت کا تذکرہ نہیں بلکہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری عورت پر ہے لیکن اسی تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے علامہ ابن کثیر دمشکی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے و رئیس وا والحاکم کبیر مرد عورت کا رئیس ہے عورت پر بڑا پن ہے اور عورت کا حاکم ہے آپ کی خدمت میں درج کروں عورت جب ایک بندہ کسی پر حاکم ہوتا ہے حاکم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا درجہ محکوم سے بڑھ کر ہے مزید یہ کہ حافظ ابن کثیر فرماتے وَجت عورت جب اس کو اصلاح کی ضرورت ہو کہ مرد اس کی اصلاح بھی کر سکتا ہے اب آپ بتائیے ابن کثیر تو کچھ اور فرما رہے ہیں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں مزید اس سے بڑھ کر آپ کو حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے سورن نبی داود حدیث نمبر اکیس سو بیالیس جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لکن تو عامر ان عہدن این اگر میں کسی کو حکم دیتا کسی کو سجدہ کرو ل ہاں؟ آپ نے فرمایا لمر تو نسا یس جد تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خمتوں کو سجدہ کریں میں آپ کی خدمت مرض کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری میں ایک درجہ اوپر بتانا ہے یا ایک درجہ فضیلت میں اوپر بتانا ہے یہ تو حضور علیہ السلام صراۃ الفضیلت بتا رہے ہیں تو جب پیغمبر علیہ صراۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی جس تفسیر کا حوالہ اپ نے دیا وہ بھی فضیلت کے قائل ہیں تو اپ کا یہ کہہ دینا کہ اس میں ذمہ داری کا تذکرہ ہے فضیلت کا تذکرہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے نہ ابن کثیر اپ آب کے ساتھ ہے اور نہ ابو داؤد کی حدیث اپ کے ساتھ ہے۔ اپ ایسی تفسیر کر رہے ہیں کہ جو صرف اپ کے من چاہی اور مغرب چاہی تفسیر ہے قرآن اور سنت کے ساتھ موافقت نہیں کھاتی۔ اگے چلئے نمبر 2 ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کتاب ہے اسلام میں خواتین کے حقوق فرسودہ یا جدید صفحہ نمبر پچاس پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ صورت ممتنا کی آیت نمبر بارہ میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے یابیو ازا جا عقل ممناتو یو با اس میں لفظ بیعت استعمال ہوا لفظ بیعت کا ذاکر نائک صاحب معنیٰہ مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ بیعت ہے یہ آج کل ہمارے ہاں جو ایک الیکشن ہوتا ہے یہ الیکشن کے مفہوم اس میں آتا ہے کیوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے حضور صلاحت اسلام مدینہ کی سلطنت کے سربراہ بھی تھے عورتوں نے آپ سے بیعت کی یعنی آپ کو مملکت کا سربراہ مانا ہے اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے چودہ سو سال پہلے اس دور میں آپلیہ صلاط واللام نے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق بھی تفویض فرما دیا تھا اس حایت سے ثابت ہوا کہ عورتیں ووٹ دے سکتی ہیں اندازہ کیجئے اندازہ کیجئے کہ شخص نے ووٹ دینے کے لیے کون سی آیت پیش کی ہے اب دیکھیں اس آیت کو آپ اگر دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا عورتیں اگر آپ کے پاس مسلمان ہو کر آئیں ایمان لے کر آئیں آپ سے بیعت ہونا چاہیں آپ ان ان باتوں میں ان سے بیت لیجئے آپ کی اطاعت کریں گی بچوں کو قتل نہیں کریں گی اور اس طرح زنا نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی بہتان نہیں باندھے گی اور آپ کی کسی بھی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مستورات آئیں حضور علیہط السلام نے ان کو بیعت فرما دیا میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں بیعت کو تو یہ معروم تھا ذاکر فرق فرماتے ہیں بیعت کا مطلب یہ ہے حضور علیہات والسلام کو سربراہ مملکت تسلیم کرنا تھا اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں بیعت نہ کرتی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضور مملکت کے سربراہ نہ ہوتے یہ کیسی بات ہے کہ ان چیزوں کا تعلق جن چیزوں کا تعلق کچھ خود قرآن کریم میں موجود ہے آپ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسی چیز کو لے رہے ہو کہ جس کا تذکرہ اس میں موجود ہی نہیں ہے کتنی باتیں ہو گئیں؟ دو باتیں ہو گئیں نمبر تین ڈاکٹر زاکس نے ایک سوال ہوا سورت مریم آیت نمبر 28 میں اللہ رب الداد فرماتے ہیں کہ آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اپنا بیٹا لے کر آئی قوم کی خدمت میں آئیں قوم نے ان سے کیا کہا یا اختہ ہارون اے ہارون کی بہن ما کان ابو کمرا سو آپ کا والد برا آدمی نہیں تھا وہ خان اموں کے بغیہ اور آپ کی والدہ بھی کوئی غلط عورت نہیں تھی یہ بچہ آپ کہاں سے لائے قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا فرمایا یا اختہ ہارون اے ہارون کی بہن نے ایک سے سوال ہوا وہ سوال سمجھے جواب بھی سمجھے پھر ہمارا اس پر جواب سمجھے کہ اصل جواب کیا ہے سوال یہ ہوا کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ کی ماں کو کہا گیا یا یافتہ ہارون اے ہارون کی بہن حضرت ہارون کون تھے حضرت علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت مریم کون ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں حضرت موسا اور حضرت عیصی علیہ السلام کے درمیان تقریباً ہزار سال کا فاصلہ ہے اس کا مطلب یہ نکلا قرآن کریم نے اس عورت کو اس مرد کا بھائی قرار دے دیا کہ جو ایک ہزار سال پہلے تھا بھائی ایک ہزار سال پہلے ہے بہن ایک ہزار سال بعد ہے سوال یہ ہوتا ہے قرآن کریم کی یہ اسٹیٹمنٹ بالکل غلط ہے قرآن کریم حقائق سے کوئی بحث نہیں کر رہا بے حقیقت بات پیش کر رہا ہے یہ سوال ہوتا تھا ذاکر نائک صاحب نے جواب دیا یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض رسا ہوں کہ ذاکر نائک صاحب لغات عرب سے بھی ناواقف ہیں قواعد عرب سے بھی ناواقف ہیں اس لیے اس شخص نے ایسی جو ہے وہ اس کا جواب دیا ایسی توجی پیش کی ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا اختہ ہارون اے ہارون کی بہن کہتے ہیں لفظ اخت کا عربی زبان میں اگر ترجمہ دیکھیں لفظ اخت کا معنی ہے اولاد حضرت کو آپ کی جو امت ہے آپ کی جو قوم تھی وہ کہہ رہے، یا ہارون کے اولاد میں ہے، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تیرا باپ کیسا تھا تیری ماں کیسی تھی آہ. اب آپ بتائیے لغت عرب نے،, آپ نے کہیں پڑھا ہے اخت کا معنی اولاد آہ. کہیں آپ نے پڑھا ہو چھوٹی بڑی کتاب میں منجد میں آہ. یا کسی اور کتاب میں ہاں یہ تو ایسی بات ہے یہ تو ایسی بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی اس نے کیا کہا اس نے کہا انا خاتم النبیین کا ترجمہ ہی ہے میں نبیوں کے لیے خاتم ہوں مطلب یہ کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک مہر تھی وہ مہر لگاتے جاتے اور نبی بنتے جاتے یہ ترجمہ کیا ہے غلام احمد قادیانی نے گویا کہ آیت قرآن کے لی ترجمہ اپنا گھڑا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آیت و قرآن کے لی ترجمہ آپ نے اپنا گھڑا ہے سوال ہی ہے کہ پھر اصل جواب کیا ہے ممکن آپ کے ذہن میں بھی آ جائے اصل جواب کیا ہے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے حدیث نمبر دوہزار حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نجران میں تھا موسیٰ علی کتاب نے پوچھا تم اپنے قرآن میں آیت پڑھتے ہو یا اختہ حارون حارون اور, حضرت حارون اور حضرت مریم کے درمیان کذاوا کذا اتنے تنے سال کا فاصلہ تھا تو تم ان کا نام تم حضرت تمہارے جو قرآن ہے قرآن میں حضرت مریم کو حضرت ہارون کی بہن کیوں کہا گیا حضرت مغیرہ فرماتے ہیں مجھ سے لوگ سوال کرتے تھے جب میں مدینہ منورہ آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں نے سوال عرض کیا حضور علیہ السلط و السلام نے بنفس سے اس کا جواب عنایت فرمایا تو اس کا جواب تو حضور نے خود دیا ہے آپ صحیح بخاری کا روپ جھاڑتے ہیں آپ صحیح مسلم کا روپ جھاڑتے ہیں قرآن کریم کی آیت ورس نمبر فلاں فنا کا روپ جھاڑتے ہیں یہ واقعہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے آپ کو لغت عرب گھڑنے کی کیا ضرورت تھی جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نشاط فرمایا ان نہ قبل ہو آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ اپنے بچوں کے نام جو ان سے پہلے انبیاء گزر چکے صلاحہ گزر چکے ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے مطلب یہ حضرت مریم کا ایک بھائی حضرت ہارون تھا اس کا نام حضرت ہارون کے نام پر رکھا گیا ان کو کہا گیا یا یافتہ ہارون اارون کے بین تو اس کا جواب حضور نے خود ارشاد فرمایا جواب کہاں کا تھا حضرت نے کہاں دے دیا اس کو کہتے ہیں وکیل بلا توکیل آپ نے وکیل بنائے نہیں لیکن حضرت خود اس کی توجیحات میں وہ سرگردان ہے اور بڑے پریشان اور حیران ہیں خیر تین باتیں ہوگی نمبر چار خطبات ذاکر نائک میں خطبہ ہے قرآن اور جدید سائنس صفحہ نمبر سیونٹی تھری اور سیونٹی فور ذاکر نائک صاحب ارضیات سے متعلق زمین کس طرح کی ہے ارضیات سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم کی سورت نازیات آیت نمبر تھرٹی میں اللہ فرماتے ہیں ول ارباد ظالی کا <دَحَاهَا> دہا ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ دہا کو ذکر فرمایا ہے اور دہا کا اصل مطلب ہوتا ہے شتر کا انڈا گویا کہ چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ زمین فلیٹ اور بالکل جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ زمین کس طرح کی ہے زمین شتر عمر کے انڈے کی طرح ہے گویا کہ زمین چپٹی ہے تو آج کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ثابت کریں سائنس کے ذریعے لیکن قرآن نے ہمیں چودہ سال پہلے بتا دیا ہم کہتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے قرآن اس وقت بتائے گا جب دہا ہا کا معنی شتر عمر انڈا تو آئے نا چھتربور کانڈا آئے پھر ہم بات کریں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ زمین کیا تھی بالکل چوڑی نہیں تھی بلکہ زمین گول شیک میں ہے زمین گول ہے زمین چپتے ہم اس سے بحث نہیں ہے ہم یہ بات ارض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو قرآن مجید کے لیے لغت گھڑی ہے یہ لغت عرب کی نہیں ہے آپ نے سائنسی نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے ایک لغت اپنے ہاتھ سے گھڑ لی اور اس کو مفہوم اور معنیٰ پہنا دیا اور لوگوں کو آپ نے جو واہ واہ کا موقع دے دیا کہ واقعی ڈاکٹر صاحب نے تو قرآن مجید میں ایسی آیت پیش کر دی ہے کہ چودہ سو سال پہلے قرآن نے ہمیں بتا دیا قرآن ہمیں بتائے ضرور بتائے لیکن بتائے قوا رو سے آپ اس طرح جو ہے وہ دھیگا مشتی کے زیرِ قرآن سے کیا منوانا چاہتے ہیں تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چیز دہا کا معنیٰ مفت نے کیا نے اس کا معنیٰ پھیلایا کیا ہے زمین کو خدا نے پھیلا دیا اوپر پہاڑ رکھ دیے اوپر انواع مختلف رکھ دی اجناس رکھ دیے اوپر انسانوں کی تعداد کو بکھیر دیا تو خیر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا نظریات کو دیکھتے ہیں تو اس کے دو نظرے میں نے پیش کیے ایسے نظرے جو ہمارے ہمارے نظریات کا صحیح نظریات سے تصادم اور اس سے ٹکراؤ کھاتے ہیں اور نمبر دو قرآن کریم کی تفاثیر وہ ایسی پیش کر رہا ہے کہ جو علوم کے بغیر پیش کر رہا ہے اور وہ قواعد سے بھی ٹکرا رہے ہیں اور ہماری عام تفاصیر سے بھی ٹکرا رہے ہیں تیسری بات کہ مسائل فقیہ یہ بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں مسائل فقیہ میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے ساتھ اسے ایک پروگرام ہے گفتگو گفتگو پروگرام میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ایک کال آتی ہے عموماً آپ نے کو کوئی پروگرام دیکھا ہو ایک میزبان ہے ایک مہمان ہے کال آتی ہے کال کے ذریعے وہ بندہ سنتا ہے پھر اس سے سوال پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب سے سوال ہوا کہ رف دین کرنا چاہیے رفع دین نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا وہ جواب سمجھے پھر ہمارا جواب سمجھے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رف نماز میں کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ ابتدائی اسلام میں لوگ اپنے بغلوں میں بت کراتے تھے اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ آپ رفِ کرو لہذا وہ رفِ کرتے تھے بٹ آٹومیٹک آٹومیٹکلی نیچے ریوال ہو جاتے تھے گر جایا کرتے تھے جب یہ بات بالکل سامنے آ تو اپنے بت لانا انہوں نے ختم کر دیے تو پھر ان کو کہا جانے لگا کہ آپ رف نہ کرو ٹھیک اب یہ توجہ کہیں آپ نے پڑھی ہو کہ رفت نہ کرنے کی علماء اہل سنت احناف اور ممالک نے یہ توجہ پیش کی ہو یہ ذاکر نائک صاحب کا ایک ایسا وار ہے کہ وہ دلیل ایسی کمزور پیش کرے گا لوگ سمجھیں گے کہ احناف کی دلیل یہ ہے اور دلیل کمزور ہے اپنی دلیل پیش کرے گا لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان کی دلیل کمزور تھی ذاکر نائک کی دلیل قوی ہے لہذا مسئلہ ذاکر نائک کرنا چاہیے حالانکہ بات ایسی نہیں ہے حالانکہ بات ایسی نہیں ہے ذاکر نائی نے کہا کہ حالانکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی اصلاۃ و السلام رف کرتے تھے روقو کو جاتے روق کو سر اٹھاتے لہٰذا رف کرنا چاہیے ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں رفع کرنے کی جو ہم دلیل دیتے ہیں ہماری کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں پوسٹر بھی چھپے ہوئے ہیں دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور انشاءاللہ فائل میں بھی پڑھ لیں گے کہ ہم یہ کبھی بھی دلیل نہیں دیتے کہ شروع اسلام میں رفِ دین کا حکم تھا تاکہ بت ڈیچے گر جائیں بعد میں رفِ دہ منسوخ ہوگی ایسا نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رفع دین فرمایا تھا تو امت کرتی رہی حضور صلاحت واللام نے چھوڑ دیا تھا تو امت نے چھوڑ دیا آج تک امت نے چھوڑا تو ہم حضور صلاحت واللام کا وہ عمل لیتے ہیں جو آپلاطلام کا آخری عمل ہے ہم رف کیوں نہیں کرتے میں اس پر ایک تو حدیث صاحب خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے جو وجہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے رفیدۂ نہ کرنے کی قتل نہیں ہے ہمارے رفع نہ کرنے کی وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے کتاب عل امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں والیوم نمبر فور پیج نمبر ون زیرو سکس اس میں حضرت علی ربی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہو کان انّان یرف فی اول الصلاۃ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے پھر آپ لسلات و اسلام رفع دین نہیں کرتے تھے اس روایت کی صنعت بالکل درست ہے روایت اس کے سکھا ہیں روایت نمبر دو نسائی حدیث نمبر 1027 حیرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے اپنے, اپنے اصحاب سے فرمایا اللہ وسلی بکم صلاحۃۃ رسول اللہ کیا نبی کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں تو آپ کی اصحاب نے کہا حضور آپ پڑھ کر دکھائیں تو آپ نے فقامہ فرافہ یدہ اول مرتن سما لم یاد آپ نے شروع میں رفع دین کیا پھر آپ نے رفع دین نہیں فرمائے اس روایت کی صنعت بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے نمبر تین امام ابو بکر اسماعیلی کی کتاب ہے کتاب الموجم اس میں والیم نمبر ٹو اور پیج نمبر سکس نائن ٹو حیرت اللہ اپنی مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صلیۃۃمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمرہ میں نے جناب رسول اللہ حضرت ابو بکر حیرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی فلم یرف اوید اللہ ان دفتلا میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے پھر رفع دین نہیں کرتے تھے تو ہم آپ کی خدمت میں ارض کرتے ہیں زاکر نائک صاحب جو مسئلے کی بیس اور بنیاد پیش کر رہے ہیں ہمارا مسئلہ اس بیس پر نہیں ہے ہمارا مسئلہ جس بیس پر ہے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تو اس شخص کا یہ کہنا کہ حضرات رفع اس لیے کرتے ہیں شروع میں بتوں گرانے کے لیے تھا یہ بات بالکل ایسی ہے کہ ہم نہ اس کے قائل ہیں نہ اور ہم یہ کہنے والے ہیں آگے چلیں آمین بالجہر کے متعلق آمین کیسے مسئلہ نمبر دو ہے اسی جو پروگرام میں نے آپ خدمت میں عرض کیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا تھا کہ امام و منیفہ فرماتے ہیں میرا تمہیں کوئی بھی فتویٰ قرآن و حدیث کے مخارف نظر آئے میرا فتویٰ چھوڑ دو قرآن و حدیث کو لے لو کہتا ہے میں نے صحیح بخاری میں کئی حدیثیں دیکھی ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین زور سا بولو لہذا میں آمین زور سا بولتا ہوں لیکن میں آپ خدمت عرض کرتا ہوں اور اس وساتت سے ہم نے کئی بار پہلی بھی کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ صحیح بخاری میں کئی حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ فاتحہ ختم کرو آمین زور سا کہو ہم کہتے ہیں کئی کو چھوڑیے دو کو چھوڑیے اللہ کے پیغمبر کا ایک امر اس لفظ کے ساتھ دکھا دیجئے حضور نے فرمایا آمین زور سے کہو آپ بخاری شریف اول سے لے کر آخر تک الف سے لے کر یا تک اے ٹو زیڈ آپ پڑھ لیں نبی اثلاط اسلام کی ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی حضور علیہ السلات و نے فرمایا ہو آپ آمین زور سا کہو آپ اندازہ کیجئے مجمع پورے کا پورا بیٹھا ہو آپ غلط بیانی کر رہے ہوں یہ آپ کو زیب نہیں دیتا اگر حدیث موجود ہے لائیے پیش کیجئے یہ ہے گھوڑا یہ ہے میدان لیکن امت آجز آ جائے یہ سخت آجز آ جائے کیا مت تک صحیح بخاری سے ایسی روایت نہیں بدکا سکتا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو آمین زور سے کہو ہاں سی بخاری میں اس کے برخلاف ایک ایسی روایت ملتی ہے جو ہمارے موافق ہے وہ آپ کے موافق نہیں ہے وہ کون سی روایت ہے غور فرمائیے سی بخاری حدیث نمبر سات سو اسی میں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام و امام آمین کہے تم بھی آمین کہو فین نہ ہوں منوافوں کا تعمیر تَعْمِنَ الملائکہ جس بندے کی آمین امام کی آمین سے مل جاتی ہے تعمیر الملائکہ جس بندے کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل جاتی ہے اس کا مطلب نکلا کہ جب بندہ غیر المخوب علیہ الظالم کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ جس بندے کی آمین ملائکہ کی آمین سے ملتی ہے علیہ السلام فرماتے ہیں غفر غفی ما تقدم من ضمبی اس بندے کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں اب ہم کہتے ہیں دیکھیں جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے مافق ہو جاتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں فرشتے آمین جہرن کہتے ہیں آمین سیرن کہتے ہیں اگر فرشتے آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں میں بھی اونچی آواز سے کہوں گا فرشتوں کے موافق ہو جائے گی گناہ معاف ہو جائیں گے فرشتے پست آواز سے کہتے ہیں میں بھی پست کہوں گا فرشتوں کے مافق ہو جائے گی گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ کے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں فرشتوں کے موافقت کرنی ہے فرشت آمین آہستہ کہتے ہیں ہم بھی آمین تا کہتے ہیں تو صحیح بخاری سے ہمارے خلاف ثابت ہوا یا ہماری معاف کا ثابت ہوئی ہمارے تو معاف کا ثابت ہوئی وہ تائر کی جو تیرے وہ تائر کی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی تمہاری زلفوں میں پہنچی تو حسن کہلائی سبحان اللہ دلیل تو میری تھی تم اپنی دلیل بلا کر بڑے خوش ہو رہے ہو تو خیر میں عرض کر رہا تھا ممکن ہے اپ کے ذہن میں بھی ایک سوال ہے میں اس کا جواب ساتھ ساتھ دیتا چلوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اضا امن ام المام ام و بعض غیر مقلد کہتے ہیں حضور فرمانا چاہتے ہیں امام بھی امین زور سے کہے گا ف تم بھی زور سے کہو امین کا مطلب وہ زور سے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر یہی مطلب ہو تو پھر قرآن حدیث مارکہ میں اسی صحیح بخاری میں حدیث نمبر سکس ایٹ نائن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ فرماتے ہیں ان نماز جو علاام ہو یہ اتم بھی امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی ابتدا کی جائے فیضا کب پرا امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو ہم غیر مقلدین اور ذاکر نائب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اگر یہی بات ہو ادا امن فامرو کا مطلب یہ ہو امام زور سے کہتا ہے تم بھی زور سے کہو تو کیا ادا کب فکبرو کا یہی مطلب ہوگا امام تکبیر اونچی آواز سے کہتا ہے اے غیر مقلد کے مقتدے تم بھی اونچی آواز سے کہو کیا ایسا ہوگا ہرگز نہیں آگے چلی وائزا رکھا فر کہو وائزہ... رفا فرف ہو وحدہ قالِ ثمِ اللہ علن جب امام سمی اللہ علمن حمیدہ کہے فقول و ربانہ علحمد یہاں بھی جب حضور نے فرمایا امن آمین کہو اگر اس کا مطلب یہی ہے اونچی آواز میں کہو تو آج سے صاحب کے مقتدی اور عام غیر مقلدین ان کو بھی چاہیے حضور نے فرمایا فقول و تو ان کو چاہیے یہ بھی رب نل قلحم بہت اونچی آواز سے کہیں آمین سے بھی مسجد گونجتی رہے اور رب نعل قلحم سے بھی گونجتی رہے کوئی حضرات کیا ہوا آپ کہیں کہ ہم بخاری کے حدیث پر عمل کر رہے ہیں تو خیر میں کہ آپ جو مسئلہ بخاری سے ثابت ہے پاک پر ڈاکٹر شاہد مسود کے ساتھ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی گفتگو ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کہ نے نماز نہ پڑھنے کی تو بات ہے لیکن قرآن و سنت میں قرآن نہ پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے عورت حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جامع الطرمزی میں حدیث نمبر 131 میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ صلاحۃۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تقرر الحائض ول الجنوب و شی امن القرآن نہ حیدہ اور نہ جنبی بندہ قرآن مجید میں سے کچھ تلاوت کرے حضور صلاحت وسلام کو یہ فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زاکر نائک صاحب کا وہ روب جو حوالہ جات کی بھرمار تھی یہ تو جامعہ ترمزیم حوالہ موجود ہے زاکر نائک صاحب کو نظر نہ آیا ان نے کہہ دیا پڑھ سکتی ہے قرآن و سنت میں ہمیں معلوم نہیں ہوا تو خیر میں عرض کر رہا تھا قرآن و سنت میں موجود ہے آپ آنکھیں ہماری لگائیے آپ چشمہ ہم سے لیجئے پھر دیکھیں کہ آپ کو قرآن و سنت میں حیض کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے کی مہارت نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی مسئلہ نمبر چار چوتھا مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ قرآن کریم کی صورت واقعہ وارس نمبر ایٹی نائن کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ٹچ انگ قرآن ود ایبلوشن قرآن مجید بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے یا چھوا نہیں جا سکتا ذاکر نائک صاحب نے جو باتیں عرض کی ہیں میں اختصار کے ساتھ خلاصہ عرض کرتا ہوں پھر آپ کو دلائل کے ساتھ اور ان کا احوال آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ذاکر نائک صاحب کہ جو علم ہے دانش ہے فہم ہے وہ کتنی ہے ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ صورت واقعہ وارس نمبر 89 میں اللہ فرماتے ہیں لا مسحو اللہ مقرر قرآن کریم کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اس آیت سے قرآن کریم بغیر وضو سے چھونے سے منع کیا گیا لیکن ایسا نہیں کیوں اس لیے کہ اس آیت کا ہم اگر شان نزول دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں وین دس آیا واض رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضور کے سامنے کبھی آیت آئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مکہ کے لوگ تھے حضور حضول اصلاۃ السلام کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید آپ کی طرف ایک شیطان الکا کرتا ہے شیطان الکا کرتا ہے لہذا آپ اس قرآن کریم کو ہمارے سامنے پیسے پیش کرتے ہیں یہ تو شیطان آپ کو پٹیا پڑھاتا ہے تو قرآن کریم میں آئے آئی لایا مسح المتحر اے لوگو تم یہ مت کہو کہ قرآن شیطان کی طرف الکا کرتا ہے کیوں یہ قرآن کریم لوہے محفوظ میں موجود ہے لوہے محفوظ کی طرف شیطان نہیں جا سکتا لایا مس المتحر اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں یعنی اس کو چھونے والے وہاں سے نبی علیہ السلام کی طرف لانے والے فرشتے ہیں لہذا اس آیت کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے عام بندے سے ہے ہی نہیں لہذا بغیر مضوع قرآن چھو سکتے ہیں <تصفح> استدلال دیکھیں نمبر دو دوسری باتوں کہتے ہیں کہ اگر ہم اس لفظ پر دیکھیں لفظ مطحرون ہے اس کا لوگ معنی اس کا جو معنی زاکر نائے کرتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں زاکر نائے اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں دیک جو سو فیصد پاک ہو پیوریفائی آف مائنڈ پیوریفائی آف تھاٹ پیوریفائی آف باڈی ذہن بھی پاک ہو خیالات بھی پاک ہوں پورا جسم بھی پاک ہو اینڈ دے کین بی بٹ اینجلس اور وہ فرشتہ ہی ہو سکتے ہیں عام بندہ نہیں ہو سکتا دو باتیں نمبر تین ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں لایا مسلم تعرون کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اگر یہ مطلب پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلے گا ناپاک نہیں چھو سکتے اینڈ آئٹل تو علی قرآن خود قرآن کریم کو ہاتھ لگاتا ہے کہ اگر قرآن کا ایک مطلب یہ ہوتا کہ قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں تو پھر کوئی ناپاک بندہ نہ چھو سکتا آپ دیکھیں ایک نان مسلم ہے وہ بازار جاتا ہے اور ڈیڑھ سو روپئے میں قرآن کریم کا مصحف لاتا ہے اور اس کو ہاتھ لگا رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ قرآن مجید کو ناپاک نہیں چھو سکتے ناپاک تو چھو رہا ہے لہٰذا اس کا مطلب بندوں کے ساتھ نہیں فرشتوں کے ساتھ ہے یہ تین دلائل اس نے دیے ہیں میں ایک ایک شک کر کے انشاءاللہ آپ اللہ خدمت میں وقت تک ختم کر ڈالوں گا انشاءاللہ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ شان نزول کو ہم دیکھیں ہم آپ خدمت میں نرض کرتے ہیں ذاکر نائک صاحب ایک بہت بڑے بہت بڑے اصول سے ناواقف ہیں بہت بڑا اصول کیا ہے العبرات الموم لفظ لالخصوص سبب قرآن کریم کی جو تعبیرات ہوتی ہیں اگر اس خاص شان نزول کو دیکھا جائے تو خاص شان نزول پر بند نہیں ہوتی بلکہ ان کا تعلق عام ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت میں اور آپ موجود تھے صحابہ تھے قرآن اگر فرماتے عقیم اسلات تو زکوۃ میں نے اور آپ دے دی ہے صحابہ نہیں ہے دونوں نے دونوں نے قرآن کا احتیاط الزکات زکوۃ کا تعلق صحابہ کے ساتھ ہے یا صرف ہمارے ساتھ ہے یا دونوں کے ساتھ ہے دونوں کے ساتھ ہے معلوم یہ ہوا قرآن کریم کے جو الفاظ ہوتے ہیں اگر شارع نزول پر خاص کر لیا جائے تو قرآن صرف صحابہ کے لیے ہوگا بعد والوں کے لیے نہیں ہوگا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت اصول یہ ان کا قاعدہ ہے علی عبرۃ العموم نمبر دو مفسرین کو دیکھتے ہیں مفصرین اس سے عام بات مراد لی ہے حضرت امام محمود آلوسی بغدادی المتوفہ بارہ سو ستر آ فرماتے ہیں بقون المرادِ بیہم المتحرینہ مل الحداس اس آئس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو حدث ہوتا ہے پھر حدث سے پاک ہوتے ہیں فرشتوں کو حدث ہوتا ہے فرشتوں کو حدث, ہوتا فرشتوں کو حدث نہیں ہوتا چہ جائے کو حدث سے پاک ہو نمبر دو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے قرآن کے اس آیت کو خاص کر دیا اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا انہوں نے قرآن کی کے اس عائد کو خاص کیا یا اس کا تعلق عام کر کے لوگوں پر بھی اس کا اطلاق فرمایا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں مصنف ابن ابی صحبہ حدیث نمبر 419 حضرت سلمان فارسی روی اللہ عنہ قزۂ حاجت کے لیے گئے جب آپ واپس تشریف لائے آپ کے اصحاب اور شاگرد خدمت میں عرض کیا حضرت آپ وضو فرما لیں ہم آپ سے کچھ قرآن کی آیت پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا پوچھو مجھ سے پوچھو میں نے قرآن کو چھونا تھوڑی ہے کہ میں وضو کر لوں پھر آپ نے یہی عائد فرمائی آپ نے فرمایا انَََََََََََََََ اللّ المتحر کہ میں قرآن کو چھو نہيں رہا اگر قرآن کو چھوتا تب میں پاکی حاصل کرتا یہ قرآن حضرت سلمان فارسی نے پڑھ کر فرشتوں کے ساتھ خاص کی ہے يہ عوام كے ساتھ اس كا تعلق فرمايا ہے اب ايک تفسير ہو جو ذاکر صاحب پيش كرتے ہيں ايک وہ جو اللہ شاگر نبی رسرات والسلام کے شاگرد حضرات صحابہ کرام پیش کرتے ہیں استاد جی نے بڑا اصول اچھا سمجھایا قرآن کریم کا ما... قرآن کریم کی آیت ڈاکٹر زاکر نائک بھی لے گا قرآن کریم کی آیت ہم بھی لیں گے لیکن جب معنیٰ ہوگا زاکر نائک صاحب اپنا معنیٰ پیش کریں گے ہم معنیٰ پیش کریں گے اللہ کے پیغمبر کے صحابی سے پیش کریں گے نمبر دو مستدر کے حاکم میں حدیث نمبر سکس ایٹ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے بڑا لمبا واقعہ اختصار سے مرض کروں جب آپ نے اپنی بہن کو مارا تو آپ کی بہن نے کیا فرمایا کہ ہم جس مذہب پر ہیں اس مذہب کو اور اس دین کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے عجیب انہوں نے کیا فرمائی یا عمر ارائی تین قان الحق فی غیر دین کا ارشد اللہ الہ الا اللہ و اشد محمد رسول اللہ یہ بات آپ نے فرمائی یا عمر ہو حضرت عمر نے فرمایا اب میرے بس کی بات نہیں ہے انہوں نے اسلام پر اپنی مضبوطی دکھا دی ہے عمر کے بس کی بات نہیں عمر ان کو اسلام سے روک سکے پھر کیا ہوا قال آ تو حاضر کتاب اللہ عندہ اے میری بہن جو قرآن آپ کے سامنے ہے آپ کے پاس جو کتاب ہے مجھے وہ تو دکھاؤ میں قرآن دیکھنا چاہتا ہوں فقرہ ہو فقارت وقت آپ کی بہن نے کیا فرمایا ان نہ کا آپ پاکی کی حالت میں نہیں ہیں ولاء مس المتر <الْمُطَحَرُون> قرآن کو پاک لوگ چھوتے ہیں اب میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں قرآن کریم اولین جن صحابہ کے سامنے اترا وہ اس عائد کو عام بندوں پر بھی اطلاع کر رہے ہیں زاکر نائک صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف خاص فرشتوں کے ساتھ ہوگا میں آپ کی خدمت میں پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے فرمائیے کہ ہم تفسیر صحابہ کی لیں یا ڈاکٹر زاکر نائک کی لیں صحابہ کے کی تفسیر لیں اس کا مطلب ہی نکلا قرآن کے اس کا آیت کا تعلق نظول بے شک خاص ہوگا لیکن اس کا تعلق عوام الناس ساتھ بھی ہوگا نمبر دوسری صبح یہ پیش کیا تھا ڈاکٹر ہم کہ <laughs> کہتے ہیں کہ حضرت قرآن کریم کی آیت کی تشریح قرآن کی آیات سے ہی دیکھی جائے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں ورس نمبر 222 اللہ ارشاد فرماتے ہیں فائدہ فتح ہرنا فاتح منہیس و امرک ملا اگر تتہر اور طہارت کا مطلب 100% پرسینٹ ہو تو قرآن کریم کے اس آیت نمبر 222 سے معلوم ہوا اللہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں عورتیں جب ایام سے فارغ ہو جائیں اور فرشتے بن جائیں تب ان کے پاس آیا کرو کیوں ذاکر ایک صاحب نے تو تتہیر اور طہارت کا معنی کیا فرمایا فرشتہ ہو جانا ہم دیکھتے ہیں سورت وارس نمبر سورت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإن ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا مانا اگر لیا جائے اس کا مطلب یہ ہوگا اے امت محمدیہ جب تم جنبی جنابت کی حالت میں ہو جاؤ تو پھر تم فرشتے بن جایا کرو کیا یہی مانا ہوگا ہرگز نہیں الحجاب الحضاب نمبر تھرٹی تھری اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان نماج اللہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ جو الفاظ جو وہاں پر تھے لفظ تہرا والے وہی الفاظ اللہ نے اہل بیت کے لیے استعمال فرمائے آپ کی خدمت میں سوال کرتا ہوں کیا اس عائد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی طہارت فرما دی اب یہ دائرہ انسانیت سے نکل کر فرشتوں کے دائرے میں چلے گئے یہ بات کہاں سے آپ نے لے لی کہ طہارت کا مطلب ہنڈریڈ پرسینٹ پیوریفائی ہو یہ قرآن و سنت بات نہیں ملتی آگے ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی لایا مسو متحرن کا مطلب کیا ہے قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب غالباً یہ سمجھے ہوں گے کہ چھو نہیں سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کی طرف ہاتھ لے جاتے ہیں تو پھر ہاتھ وہیں پہ رک جاتے ہیں چھو نہیں سکتے حالانکہ اس کا ہر کوئی مطلب نہیں ہے حکیم الامت حرت مولانا محمد اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک واقعہ اس واقعے کو سمجھنے بات سمجھنا بےحد آسان ہو جائے گی آپ فرماتی ہیں کہ ایک بندہ تھا اس نے کسی فائشہ عورت کو توبہ طائب کرایا اور اس کو کہا کہ اللہ کی بندی یوں وضو کیا کر وضو کرنے کے بعد نماز ادا کیا کر خیر وضو کرا دیا اس کے بعد وہ نماز پر چھ مہینے کے بعد حضرت کے پاس حضرت اس کے پاس جب آئے اس سے پوچھا نماز پڑھتی رہی انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھے نماز سیکھ نماز پڑھتی رہی ہوں وضو بھی کرتی رہی نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا کہ آپ نے تو وضو کرا دیا تھا کہا تھا وضو کرا دیا تھا انہوں نے کہا حضرت نماز نہیں ہوتی وزو اس نے کہا کہ اللہ کی بندی وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی تو وزو کیوں نہیں کرتی اس کہا تھا حضرت ہو جاتی ہے میں تو نماز پڑھتی رہی تھی سوجود بھی کرتی رقوع بھی پڑھتی تشود میں بیٹھتی حضرت تھانوی رحمتہ اللہ جو نقطۂ بیان میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی بندی یہ سمجھ رہی تھی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے نہ وہ سجدہ پر قادر ہوگی نہ رکوع پر قادر ہوگی ہم بھی یہی سمجھتے ہیں ذاکر نائک صاحب اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نہیں چھو سکتے حضرت سائد یہ سمجھے ہیں قرآن نہیں چھو سے کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن کی طرف ہاتھ لگاؤں ناپاکی قیالت میں تو فوراں ہاتھ رک جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے جو بندہ بنیادی اصول سے واقف ہو اس کے بعد اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ ہوتے ہیں نہیں کے الفاظ ہوتے ہیں نہیں کے لیکن مراد اس سے نفی ہوتی ہے طرح۔ نفی ہوتی ہے الفاظ ہوتے ہیں نفی کے لیکن مراد ان سے نہ ہوتی ہے صورت البقرہ آیت نمبر 197 اللہ ارشاد فرماتے ہیں فمن فرد فی ہن جو بندہ ایام حج میں اپنے اوپر حج فرض کر لیتا ہے فلاں رفسا ولا فصوقہ ولا جدالا تو نہیں ایک دوسرے خاون اور بیوی بی کا بے حجاب ہونا اس میں آتا ہے نہ ہی کوئی فسق ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی جنگ و جدال ہوتا ہے اس کا کیا مطلب کہ جو بندہ حج پہ جاتا ہے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے کئی ایسے تو طوطو میں میں ہو جاتی ہے اس عائد کا مطلب کیا ہے اس میں ہو کہ نہ جھگڑا ہوتا ہے نہ جدال ہوتا ہے نہ فسک ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر بے شک نفی ہے لیکن مراد نہیں ہے کہ آپ نے نہ جھگڑا کرنا ہے نہ جدال کرنا ہے حدیث مبارکہ صحیح مسلم جلد دو سفر تین سو تیرہ بر تین سو بارہ میں حدیث موجود ہے نبی اسلام فرماتے ہیں المسلم ہو اخ المسلم اللہ ہوں مسلمان مسلمان کا بھائی اس پر ظلم نہیں کرتا کیا ظلم نہیں کرتا ظلم کرتا ہے یہاں پر نفی ہے مراد نہیں ہے وہاں پر بھی لا مصع ہوں نہیں چھو سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں چھونا چاہیے آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں قرآن کریم کو بغیر وضو نہ چھوا جائے قرآن کریم کی اس سے تو استدلال ہو گیا آپ نے سن لیا حدیث میں بھی موجود ہے میں تین حدیثیں پڑھتا ہوں مستدرک حاکم حدیث نمبر 6051 میں حضرت حکیم بن ہزام فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما با صاح و یمن جب ان کو والی بنا کر یمن بھیجا تھا آپ نے فرمایا تھا لا تمسل قرآنہ اللہ بنتا طاہر اے نوجوان جب قرآن چھوئے تو پاک ہونے کی حالت میں چھونا لہذا یہ کہنا کہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں آیا اس روایت کو امام ابو عبداللہ الحاکم نے فرمایا ہے کہ روایت امام بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے نمبر دو سن القبر ابحیکی حدیث نمبر چار سو سولہ میں ارشاد ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حضم کو ایک کتابچہ لکھ کر دیا اس میں دیت کے احکام تھے دیگر اس میں زکوۃ کے احکام تھے اس میں ایک حکم یہ بھی تھا لا ور بلا یا مسل قرآنہ کہ قرآن کریم کو بندہ نا پاک بندہ چھوئے ناپاک بندہ نہیں چھوئے گا دلیل نمبر تین موجم الصغیر تبرانی میں حدیث نمبر ڈبل ون سکسٹی ٹو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں لا مصع القرآن الا تاہر قرآن کریم کو پاک بندہ چھوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کا اپنا فیل مصنف ابنبی شعبہ حدیث نمبر سیون فائیو زیرو سکس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ارشاد ہے ان لا المص المصفیٰ اللہ و تاہر حضرت عبداللہ ابن عمر جب قرآن چھوتے تھے پاک ہونے کے میں چھوتے تھے اللہ حصر کا تقاضا ہے کہ بغیر پاک ہوتے قرآن نہیں چھوتے تھے تو خیر میں نے آپ خدمت میں کیا کہ قرآن کو چھونے کا جو مسئلہ ذاکر صاحب پیش کر رہے ہیں مسئلہ قرآن اور سنت سے بالکل ایسا ہے کہ نہ اس کا وجود ہے اور نہ اس کی کچھ تلائل ہیں اس کے برخلاف قرآن و سننا سے ثابت ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے انسان کو وضو کرنا ضروری ہے تو میں نے آپ حضرات خدمت میں تقریباً تین باتیں عرض کی ہیں نمبر ایک زاکر نائک صاحب کے افکار اور نظریات نمبر دو زاکر نائق صاحب کی قرآن کی تفسیر بیان کرنا نمبر تین قرآن مجید مسائل اور احکام جو پیش کرتا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے لوگوں سے امت کے ایمان کو امت کے اعمال کو محفوظ فرمائے اور آپ حضرات خدمت ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ حضرات بھی ان جدید فتنوں سے متعلق آگاہی رکھیے جو لوگ اپ سے ان کے بارے میں سوال کریں دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ اور فاولات جیسے دلائل کے ساتھ ان کا آپ مقابلہ کیجئے واخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین ڈاکٹر زاکر نای کے ہاتھ پر بہت سارے غیر مسلم مسلمان ہو گئے البتہ اس کی غلطیوں کے ساتھ استفادت بھی ہے گزارش ہے اس خلجان کو دور فرمائیں دیکھیں میں اپ خدمت میں کرتا ہوں ایک طالب علم ہو یا ایک لڑکا ہو اپنے والدہ کی بھی خدمت کرتا ہے والد کی بھی خدمت کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا اس پر زکوٰۃ فرض ہے ادا نہیں کرتا اب اس میں دو شکے موجود ہیں نمبر ایک جو اچھا عمل ہے اس کو تو ہم اس کو شاباش دیں گے لیکن جو برا عمل ہوگا اس کے اچھے عمل کی وجہ سے اس کے برے عمل کو ٹھیک نہیں کہیں گے ذاکر نائک صاحب کے ہاتھ پر اگر کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے اسلام میں داخل ہوتا ہے علماء حق نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہ کی ہے پہلے نہ کر رہے ہیں اور نہ آئندہ جا کر کریں گے اچھی بات ہو تو اس کو سب مانتے ہیں ہم ان افکار کی اور ان نظریات کی اور ان کو اس مسائل اور قرآن کریم کے اس جو تفسیر کر رہا ہے جو اصولوں کے اعتبار سے اور قواعد کے اعتبار سے غلط ہے ہم اس کو غلط کریں دونوں باتیں الگ الگ ہیں ایک کو دوسرے کے ساتھ آپ مس مت کریں سمجھ گئے جو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے جو غلط ہے سو غلط ہے غلط کی غلط کیوں جو, جو بات ٹھیک ہے اس کو تو ٹھیک کہیں گے لیکن ٹھیک کو غلط کی آر میں ہم غلط کو بھی ہم ٹھیک نہیں کہہ سکتے بات سمجھ رہے ہیں جی غیر مسلموں کو مسلمان کرتا ہے اور ابھی تک اس نے کتنے مسلمان کیے ہیں سمجھ کہ آپ لوگوں نے ابھی تک کئی کسی غیر مسلم کو مسلمان نہیں کیا یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو تبلیغی جماعت کے ساتھ چلتے ہیں کتنے غیر مسلموں کو اس نے مسلمان کیا ہے سمجھ گئے جی ہماری نظر ایک طرف ہوتی ہے ہمیں دونوں طرف نظر کرنی چاہیے پچھلے چند دنوں کی بات ہے وہ مکرم مولانا محمد الیاس گھمد دامت برکاتم عالیہ ان کے ہاتھ پر ایک غیر مسلم عیسائی نے اسلام قبول کیا ختم نبوت والے آپ مجھے بتائیں جو مرزائی ہیں وہ مسلمان ہیں غیر مسلم کئی yes. ایسے لوگ ہیں مرزائی تھے لیکن توبہ طائب ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں کیا وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے ہماری خانقاہوں میں کئی ایسے افراد آتے ہیں غیر مسلم ہوتے ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں اسلاف امت میں ایک بہت بڑے شالباً شیخ بہاد الدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر نوے ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا آل آل ہمیں چاہیے کہ آپ ایک شخصیت کو نہ دیکھیں اگر ٹھیک کر رہا ہے تو پھب لیکن ہمارے پاس جو اتنا اثاثہ موجود ہے ان کو بھی عوام و کے سامنے پیش کر واخر الحمد رب